إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضرل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وق اللہ محدم بدعا وق اللہ بداحب اللہ علیہ وک آج ہم اصول الفطر سے متعلق کچھ بعض بعض اصطلاحات ہیں جن کا سمجھنا عام طور سے دعوتی اعتبار سے بھی خاص طور سے ضروری ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو الفاظ کسی بھی مسئلے میں اس کی حیثیت بتانے کے لیے یہ فرض ہے یا مستحب ہے یا مکرو ہے یا حرام ہے یا کیا ہے اس طرح کے مختلف الفاظ آتے ہیں کبھی اجماع ہے یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں اصول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کیا الفاظ ہوتے ہیں اختصار کے ساتھ ہمیں زیادہ تفصیل سے نہیں اور میں نے اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جیسا کہ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کی کتاب ہے الاصول من علم الاصول یہ بہت اچھی کتاب ہے مختصر ہے لیکن عربی میں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ دینی اعمال میں سارے اعمال کی حیثیت برابر نہیں ہے اور دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے مثلا اگر آپ نماز میں غلطی سے یہاں وہاں دیکھ لیتے ہیں کوئی آواز یا آپ پلٹ کے دیکھ لیے جی اور کو پکارا تھا آپ کا بھی نام ہوئیے اگر آپ غلطی سے پلٹ کے دیکھ دیے فطری طور پر ایسا ہوتا ہے عام طور سے تو آپ کی نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی مسئلہ ہے کہ ٹوٹی نہیں ٹوٹی مسئلہ ہوگا یعنی سوال آپ کے لیے پیدا ہو گیا اب آپ کو جواب تلاش کرنا ہے یا نماز میں آپ کو آپ نماز پڑھ رہے تھے سبحان ربی ابی سجدے میں آپ نے غلطی سے دو بار پڑھ لیا یا چار بار پڑھ لیا تو آپ کو سجا ہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ مسئلہ ہے اتحیات میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اتحیات کے بعد سولا عالم نبی درود جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی پڑھا اس کے بعد کی دعا بھی پڑھی پھر آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو اتحیات میں بیٹھا ہوں یہ پہلا ہے اس کے بعد اور ایک ہے مجھ کو چار رگت پڑھنا ہے میں دوسری میں بیٹھ گیا ہوں سلام کے لیے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کھڑے ہونا ہے نماز پڑھنا ہے بقیہ نماز پوری کرنا ہے آپ سچ جیسا وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے نماز میں بہت زیادہ کوئی حرکت کرتا ہے نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے تو اس طرح کی جتنے مسائل ہیں ان میں بیائیں ہی آپ کو حدیث ملتی ہے اس میں آپ کو غور کرنا پڑتا ہے کہ کون سی حدیث میں کیا دلیل ہم کو ملتی ہے تو اس اعتبار سے اسی غور و فکر کا نام اور اسی صلاحیت کا نام کہ ایک انسان قرآن و سنت میں غور کر کے دینی مسائل معلوم کرے اسی کا نام فقہ اسی کا نام کیا ہے فقہ تو ہم اس کو فق باز لوگ کہتے ہیں فقہ کوئی چیز نہیں ان کا یہ قول کوئی چیز نہیں اس لیے کہ فقہ کا ذکر خود قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے یہ کچھ چیزیں بنیادی اچھی طرح سے سمجھیں لیکن ہم کیا مانتے ہیں اور دوسرے کیا مانتے ہیں ان میں فرق ہوگا فقہ کے معنی کیا ہے گہری سمجھ فقہ کے معنی ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ کہیں گے لیکن عام طور سے جب فقہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک عام سمجھ نہیں ہوتا بلکہ گہری سمجھ ہوتا ہے اور خاص طور سے دین کی سمجھ ہوتا ہے دین کی بات کا سمجھنا اور کریم میں جیسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ذکر کی اس میں کہ اور شراہلی سودیری کہ اللہ میری زبان کی میرے سینے کو کھول دے میری زبان میں جو گرہ ہے اس کو گاٹ کو کھول دے لملانی میرے لیے امر بآسان اور میری زبان کی گراہ کو کھول دے تاکہ یف کہ يفقه وہ میری بات کو تو دیکھیے فک کا لفظ یہاں موجود ہے یف میں یہ جو تین حرف ہیں یہ کیا ہیں یہ فک کے لفظ ہیں تو یہاں پر حدیث اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے یف قولی میں کہ وہ میری بات کو سمجھیں وہ میری بات کو سمجھیں تو بات کے سمجھنے کو کیا کہا جاتا ہے فک لیکن عام طور سے اس کے لیے فہیما کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم فہم کہتے ہیں جب بہت گہری اور اچھی سمجھ جو ہوتی ہے باریک سمجھ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے تو فک کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور سے فقیہ اس طرح سے کہا جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے ابن عباس کے لیے کی تھی اللہ فق ہو فین فی وم ہو اچھا کہ اللہ فق ہو اس کو فقہ عطا فرما اس کو گہری سمجھ عطا فرما کہاں پھر دین اللہ اس کو دین میں گہری سمجھ عطا فرما دیپ انڈرسٹینڈنگ عطا فرما اور وہ ہو اور اس کو سکھا اویل التفسیر یعنی اس کو تویل کا علم دے اس کو تفصیر کا قرآن کی تفسیر کا علم دے تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے کی تھی اس سے ایک بات ہم کو معلوم ہوئی یہاں بھی کیا لفظ آ رہا ہے فقر ہو یعنی اس کو فخ دے یعنی گہری سمجھ دے تو ہمارے لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہاں پر مانا کیا ہوں گے فک کے گہری یہ چاہیے کہ نہیں چاہیے اپنے کو چاہیے کیوں چاہیے کیسے معلوم پڑا اچھی چیز ہے یا بری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کے لیے دعا کی اور غیر مطلوب کی دعا ہوگی بری چیز مانگیں گے بچے کے لیے چھوٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ سے مسنجا کے لیے گئے تو پانی رکھ دیا آپ کے لیے آپ بہت خوش ہوئے پوچھا کس نے رکھا ہے کہا ابن عباس نے رکھا اور جگہ جو تھی اس کے ایک دم قریب رکھا جہاں آپ کو جگہ تھی اللہ کے ربی صلی اللہ نے پوچھا کہ کس نے رکھا تو کہا کہ ابن عباس نے رکھا ہے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہ مفق الدین عالم تو یہاں پر اس حدیث سے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقہ کے معنی گہری سمجھ کے ہیں اور یہ مطلوب چیز ہے اس لیے کہ دین کی گہری سمجھ اگر آدمی کو نہیں ہوگی تو وہ دینی مسائل قرآن سنت سے نہیں سمجھ پائے گا گہری سمجھ اگر نہیں ہوگی تو آدمی سمجھے گا نہیں بلکہ بعض اوقات کچھ کا کچھ سمجھے گا کچھ کا کچھ ہی قرآن پڑھے گا آیت سے کچھ بھی نکالے گا حدیث پڑھے گا حدیث سے کچھ بھی مطلب نکالے گا مثال کے طور پر میرا اپنا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک مرتبہ میں نے درس دیا طہارت کے مسائل پر اور اس میں وہ حدیث ذکر کی جو صحابی کو اللہ کے نبی عبداللہ اللہ مسعود ہیں غالباً ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ میرے لیے پتھر لے کر آؤ تین پتھر تو گئے ڈھونڈے ڈھونڈے اس کے لیے پتھر ہوتے ہیں ڈھیلے دو پتھر ملے اور ایک گوبر کا ٹکڑا ملا وہ لے کر آئے آپ نے دو پتھر لیے اور ایک پھینک دیا اور کہا ایک چینی بھی حاجت مستد احمد کی روایت میں اس طرح سے کہ کہا کہ انہیں رکس یہ بخاری وغیرہ میں ہے لیکن مستد احمد میں اور زیادتی ہے کہ چینی بھی حاجا جا مجھ کو پتھر لیا پھر وہ گئے پتھر لے کر آئے آپ کو دیا تو آپ نے استنجا کیا تو کتنے پتھروں سے کیا اب اس کو یہ حدیث نہیں سمجھی شاید بیچ میں کہاں گیا ہو وہ تو درس کے بعد آ کے مجھ سے کہا کہ ایک سوال پوچھنا ہے کہا کہا ٹھیک ہے تو دو تو ان کے لیے تھے تیسرا پتھر کس کے لیے ایک تو صحابی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دو تھے وہ تیسرا پتھر کس کے لیے تھے کیونکہ وہ بیچارہ وہ خود بھی کتنے پتھر سے سنجا کرتا تھا ایک تھے تو اس کو لگا کہ ایک ایک دو اور تیسرا کون ہے اس کے اندر تو بعض اوقات ایک سادہ حدیث ہوتی ہے لیکن آدمی اس سے مطلب سمجھ نہیں پاتا ہے کیوں نہیں سمجھ پاتا ہے اس میں اتنی غور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما اللہ سے دعا کرنا چاہیے تو قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں ان کو اس, اس, کو اس میں غور و فکر کر کے اس میں سے مسائل نکالنا یہ ہر آدمی کا اس کے بس کی بات ہے نہیں ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگ عام طور سے بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں خصوصاً باریک مسائل اگر ہوں چھپے ہوئے مسائل اگر اس میں ہوں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ہر آدمی نہیں کر پاتا ہے اگر اصول نہیں ہو اگر اصول نہیں ہو تو زیادہ غلطیاں ہوں گی اس لیے کہ ایک آدمی سمجھ نہیں پائے گا یہ لازم ہے یا بس اس کی ترغیب ہو رہی ہے یہاں ڈانٹ ہے یا پھر کیا ہے یہاں پر کیا سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس سوال میں ڈانٹ ہے یا اس کا جواب دینا ہے جیسے آپ بچے کو ڈانٹیں کیوں گیا تھا باہر تو یہ کہے اگر کھیلنے کے لیے گیا تھا تو کیا وہ صحیح ہے بلکہ آپ آپ کے نزدیک آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھ کو ایکسپلینیشن دیکھ تو کیوں گیا تھا تو اللہ تعالیٰ جیسے مثلا قرآن میں اللہ نے پوچھا فائن تب تم کہاں چلے جا رہے ہو تو یہاں اللہ سے دور دین سے دور آخرت سے دور تم کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے اللہ کو چھوڑ کے جواب یہ نہیں کہیں گے ہم کہ یہاں ہم دوسرے گاؤں کو جا رہے تو الفاظ جو ہیں الفاظ کے معانی کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں جو بولا جا رہا ہے ایگزیکٹلی exactly کیا بولا جا رہا ہے کیا بولا ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے جیسے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کے کلام کو سمجھے اس سے زیادہ زیادہ زیادہ ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھے اگر اس میں غلطی کرتا ہے تو دین میں غلطی ہوگی سمجھ میں اگر اس میں غلطی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات میں دین میں غلطی ہوگی دینی عبادات میں اعمال میں غلطی ہوگی بلکہ ایک انسان گمراہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ حدیث پڑھے اور اس کا کچھ اور مطلب سمجھے اور حرام کو حلال سمجھ لے ہو سکتا ہے وہ آیت پڑھے اور آیت کا عقیدہ جو ہے اس کے الفاظ جو ہے آیت کے اس کا کچھ خود ہی مطلب متعین کر لے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم اس کی خود دعوت دیتے ہیں ہم ہر ایک کو نہیں کہتے ہیں کہ علماء کو چھوڑ دو اور مستحد بن جاؤ مشتحد بن جاؤ آپ بتائیں کہ میتھمیٹکس کے اصول اگر نہیں معلوم ہو ملٹیپلیکیشن پلیکیشن کے اصول اگر معلوم نہیں ہو تو ایک آدمی میتھمیٹکس کے جو جو پرابلم ہوتے سالو کر سکتا ہے تو اس میں کیا ہے یہ نمبر ایک دو پانچ چھ اور کیا ہے اس کو قاعدے اگر معلوم نہ ہو اس کے ٹوٹل کس کو بولتے ہیں سبسٹریکشن کس کو بولتے ہیں ایڈیشن کس کو کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن کس کو سادہ بات ہے یہ بھی ہر علم میں قواعد ہوتے ہیں چاہے وہ علم یعنی حساب کا ہو یا چاہے وہ سائنس کا ہو کیمسٹری ہو فزکس ہو کوئی بھی علم ہو دین کا جو علم ہے اس کے فہم میں بھی قواعد ہیں ان قواعد کا سیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی یہاں کیا فرما رہا ہے لغت کے اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا چاہتے ہیں ہم کہ کیا کریں ہم تو یہ گہری سمجھ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو فقہ کی اہمیت اور فقہ کے معنی دونوں ہم نے سمجھے فقہ کے معنی کیا ہے دین میں گہری سمجھ فقہ کی اہمیت کیوں ہے اگر نہیں سمجھے تو کیا ہوگا یا تو عبادات غلط ہو جائیں گی یا پھر آدمی بھٹک جائے گا اس لیے کہ قرآن کی آیتیں وغیرہ اگر سمجھنے میں غلطی کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کچھ کا کچھ مطلب نکال لیں اور فقہ جو ہے بنیادی طور پر فقہ یہ قید اس کی نہیں ہے کہ اس میں فق کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ صرف ظاہری اعمال سے ہوتے ہیں اور اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے اس طرح سے نہیں موسا علیہ السلام نے جو قول کی بات کہی موسیٰ علیہ السلام کیا مسائل کی دعوت گر گئے تھے کون سی دعوت تھی وہ عقائد کی دعوت تھی وہ تو عقائد میں بھی فق ہوتا ہے لیکن بعد کے علماء نے علماء نے جن کو لفظ یاد رکھیے مچرین سے ہے بعد والے مچآخرین جو ہے یہ بعد کے علماء نے فق کو خاص کر دیا کس سے عقائد سے ہٹا کے اس کو خاص کر دیا وہ مسائل جو ظاہری عبادات جس کو ہم کہتے ہیں نماز روزہ حاج زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی ہیں تو ان ظاہری اعمال کے ساتھ نے اس کو جوڑ دیا بہرحال آج عام طور سے علماء جب بھی فقہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے لیکن اصلا یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ فق اس میں کوئی علامت ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صرف ظاہری اعمال کے تعلق سے ہے اور اس سے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں فقہ کی بات کہی تھی نہ کہ ظاہری اعمال میں اور دین میں آپ جانتے ہیں شرع علکھ من دین میں بھی نو اللہ تعالی نے جو نوح علیہ السلام کو دین دیا تھا وہی ہم کو بھی دیا ہے تو دین پوری چیزوں کا شامل ہے نہ کہ اس میں صرف ظاہری اعمال آتے ہیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ عقائد بھی آتے ہیں پورا دین تو دین کی گہری سمجھ اس میں عقائد بھی آیا اور مسائل بھی آئے سمجھ میں آگئی بات ٹھیک اب فک سے بڑھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں آج اصول الفق جو فک ایسا تو فق کے اصول کیا اصول ہے فق سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ اصول اور اصل کی جمع ہے اصول اور فرع کی جمع ہے فرو اپنی سنانا یہ فروع مسائل ہیں آپ لوگ اس میں بحث مت کرو آپ کو لوگ کہتے ہیں عام طور سے کیا یہ بہت فروئی مسائل میں بہت جھگڑے کرتے ہیں لوگ تو یہ ہے فرع فر اور یہ فرو اصل اور فر میں کیا فرق ہے اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ بیس جس کو آپ کہیں اور فرع کے معنی ہوتے ہیں برانچ شاخ قرآن کریم میں طیبہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اسلوہ ثابت ہوا فروحا فما تو اصل اور فرع یہ دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں اسلوہ ثابت فرحا فما سورہ ابراہیم میں اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا ہے اصل یعنی کلمہ طیبہ کی توحید کے کلیمے کی اصل جڑ ثابت ہے سٹیبل ہے مضبوط ہے اور اس کی شاخیں کہاں ہیں اوپر وہا اس کی شاخ کہاں ہیں کہ آسمان میں علماء نے بتایا اب عباس وغیرہ نے کہ اس کی اصل جو ہے مومن کے دل میں ہے اور اس کے امال کہاں چڑھتے ہیں آسمان میں تو یہاں پر جو ہے اصل اور فرہ تو اصل کے معنی کیا ہے بنیاد یا بیس جس کو آپ ہے. نیچے کا حصہ اور دوسرا فرہ کے مطلب ہوئے برانچ اس کی شاخ اوپر کا حصہ نیچے پر ٹکا ہوا ہوتا ہے یا نیچے کا حصہ اوپر پر ٹکا ہوتا ہے یعنی ہم کہیں گے کہ اصل پر فرا ٹکی ہوئی ہے یا فرا پر اصل ٹکی ہوئی ہے جیسے آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں فاؤنڈیشن ہوتا ہے اور فاؤنڈیشن کے اوپر آپ دیواریں اٹھاتے ہیں اور پوری بلڈنگ کس پہ ٹکی ہوتی ہے فاؤنڈیشن تو فاؤنڈیشن کو آپ کیا کہیں گے اصل اور پوری باقی جو بلڈنگ ہے جو بھی آپ نے بنایا دیواریں کھڑکیاں اور اس کے بعد چھت اور جو بھی ہے گیلری وہ کس پٹ کی ہوگی فاؤنڈیشن کے اوپر تو یہ بھی فرق سمجھ میں آ گیا. اصل اور فرا اسی لیے اصل کی جمع ہو گیا اصول اور فرا کی جمع ہو گیا پرو تو اصول کیا ہے اور پرو کیا ہے اصول کیا ہے اور پرو کیا ہے مثال کے طور پر اصول وہ ہوتا ہے جس کے زمن میں ایک کیٹیگری کی سب چیزیں آتی ہیں اور فرا آو ہوتی ہے جو کوئی ایک سپیسیفک پرٹیکولر مسئلہ ہوتا ہے آپ لکھنا چاہیں گے جی لکھ لیجئے دیکھیں لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کبھی لفظ کے معنی ہوتے ہیں کبھی دو چیزوں کو اپوزٹ بتانا ہوتا ہے کبھی ایک چیز کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے کبھی ڈیفینیشن ہوتا ہے تو جلدی جلدی میں لکھنے کی چیزیں کیسی ہوتی ہیں جیسے آپ لکھیں اصول اصل فاؤنڈیشن فار اکول تو یہ کیا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے اس کا, یہ مطلب ہے اس کا آپ کو بتانا ہے کہ حلال اپوزٹ ہے اس کا کیا حرام تو یہ آپ نے کیا لکھا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں حلال کے متضاد حرام ہے اب وہ ٹائم نکل جائے گا آپ. وہ ایک پوائنٹ بیچ میں کا خالی ہو جائے گا آپ کا تو ایسا جلدی جلدی لکھنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے یا کسی کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فلاں ہجری میں پیدا ہوئے غلام وفات ہوئی تو عربی میں اس کو جو ہے شارٹ میں لکھیں گے آپ ابو حنیفہ لکھیں گے اور بریکٹ میں یہاں سے لے کے یہاں تک ان کا ہجری وفات اور پیدائش ہے تو ایسے شارٹ میں ہمارا ایک طریقہ ہونا چاہیے اس سے کہ ہم مسلسل علمی جلوس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد بھی اور جروس ہوں گے تو اس میں ہمارا ایک طریقہ ہم لوگوں کو ایوالو کرنا چاہیے کہ کیسا ہم جلدی جلدی نوٹس لے سکتے ہیں ورنہ آدمی لکھتا چلا جاتا ہے تو ترتیب کسی صفحے کی ہو سفے کو آدھا کیا جائے یا سفا پورا رکھا جائے شروع میں آدمی ادھر لکھتے جاتا لکھتے جاتا پھر ادھر لکھتا پھر در لکھتا پورے نوٹس کیا ہو جاتے ہیں بعد میں پڑھتا تو بولتا ہے کیا ہے ایک دم ایسا ہوتا ہے پوری تھالی پھیرا دی گئی ایک دم سمجھ میں نہیں آتا کیا تو خود ہی پڑھ کے کنفیوز ہو جاتا تو یہ ایک ایک ہمارا جو ہے نوٹس لکھنے کا ایک طریقہ سلیقہ جو بھی جس کو سوٹیبل ہے کوئی ایسا قانون نہیں ہے قرآن میں ایسا, ایسا نوٹس بنانا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی سہولت پر ہے بہرحال دیکھیں اصول اصول اصل کی جمع ہے اس کی جمع کیا ہے یہ آپ پہلے لکھے اصل اس کی جمع بریکٹ میں لکھے اس کی جمع کیا ہے اصول جیسے اصل لکھیں گے آپ اس کی جمع ہے اصول آپ ایسے لکھ سکتے ہیں آپ یعنی آپ کو لکھنے آنا چاہیے لکھتے ہیں اس کی جمع کیا ہے اصول اور اس کی جمع ہے فرو اصل کی تعریف لکھیے جس چیز پر دوسری چیزیں ٹکی ہوں میں ایک دم سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا دوں مایوب نے آ رہے عربی میں کہتے ہیں جس چیز پر دوسری چیزیں ٹکی ہوں اس کو اصل کہتے ہیں اسی کی دوسری تعریف جس چیز سے کئی دوسری چیزیں نکلتی ہوں اس کو اصل کہتے ہیں پہلے جملے کی مثال کیا ہے پہلا جملہ لکھا ہے دوسرا لکھا ہے میں نے سوچ کے لکھایا ہوں پہلا ہاں پہلا جملہ کیا ہے ہمارا جس چیز پر دوسری چیز ٹکی ہو اس کو کیا کہیں گے اصل تو اس کی مثال کیا ہے بلڈنگ کس پہ ٹکی ہوتی پوری فاؤنڈیشن نمبر دو دوسری تعریف کیا ہے آپ نے جس چیز سے کئی دوسری چیزیں نکلتی ہوں اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے پیڑ درخت تو پیڑ میں کیا ہوتا ہے نیچے سے ساری پھر شاخیں وغیرہ نکلتی اب اس سے آپ سمجھنے کی کوشش نہیں. فرا اب لکھیں فرا اس کی جمع فرو ہے جو چیزیں یا جو چیز جو چیز کسی دوسری چیز پر ٹکی ہو اسے حاصل کہتے ہیں یا آپ لکھ سکتے فرا کہتے ہیں فرا لکھیں اکول جو چیز کسی دوسری چیز پر ٹکی ہو یا دوسری تاریف جو چیز کسی دوسری چیز سے نکلتی ہو اب ہم شری طور پر اس کی مثالیں دیکھیں گے مثال کے طور پر اب ہم دیکھیں گے اصل اور فرشری اس میں کیسا ہوتا ہے مسئلہ تو اب ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اصل جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے اس میں پرٹیکولر چیزیں جو ہے دوسری بہت ساری ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ہاں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جیسے ہم کہتے ہیں کھانا یہ جی جلدی سمجھ آتا ہے کھانے میں روٹی یہ وہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ایک جنرل چیز ہوتی ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی الگ مثال ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے اس میں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں یہاں سے یہ نہیں نکلتا ہے لیکن اس میں سے نکلتی ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا اللہ آ من آتی اللہ و آتی ارسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وما آتا کم رسول کہا تو اس طرح سے جو ہے ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ ایک اصول اس سے بن جاتا ہے کہ جو کچھ رسول دے کیا کرنا پڑے گا اب رسول نے کہا نماز پڑھو رسول نے کہا یہ کرو تو اب ایک اصول یہاں بنتا ہے کہ جو رسول دیں وہ لینا ضروری ہے یہ کیا ہو گیا ایک جنرل ہو گیا کوئی پٹیکولر مسئلے کے بارے میں بات ہو رہی نہیں ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ رسول دیں وہ لینا لازم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو حکم کو کیا کرنا پڑتا ہے پورا نہیں کرنا پڑتا ہے یا پورا کرنا پڑتا ہے تو حکم پورا کرنا لازم ہے حکم پورا کرنا لازم ہے یہ کیا ہوا کیا اصول ہوا اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ضروری ہے یہ کیا ہوگی اس کی فرہ ہوگی اس کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ویسے وقت جو ہے گرودگی کا ایک دم اس میں بہت احوال آدمی کے اوپر آتے رہتے ہیں وہ منامات اور یہ کشف کرامات جو بھی سبھی وقت ہے اس کے نمبر ایک اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے اس کے لیے دوسرے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا اصول اور اس کی فرہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا زکات ادا کرنے کا حکم دیا تو یہ کیا ہو گیا سب اب لازم ہو گیا حکم دے تو لازم کیا حکم دیے نماز پڑھو یہ کرو یہ کرو تو ایک دو تین چار ان کی کیا ہوتی ہے پوری لسٹ کیوں یہ ضروری ہے کیوں حکم دیا یہ لازم ہے کیوں حکم دیا یہ لازم ہے کیوں حکم دیا تو حکم دیا تو لازم یہ کیا ہوا اصول اصل ہوئی ہے یہ اصول ہے اور کیا کیا حکم دیا وہ وہ لازم ہے یہ کیا ہوگی اسی بات سمجھ میں آ بات لکھیے اس کو مثلا فار ایگزامپل اللہ اور اس کا رسول یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے یہ کس نے کہا لیکن آپ سے کہ اللہ اور اس کا رسول حکم دے تو پورا کرنا لازم ہوتا ہے کدھر ہے ایسا لازم ہے ایسا کدھر یہ تو بھی چلتا نہیں بھی تو چلتا ایسا بھی ہو سکتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ عَنْ أَمْرِهِ بہم تُصِيبَهُمْ اور یوسی يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں چاہے قول ہو یا امن ہو یا اعتقاد ہو ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے تو معلوم ہو کہ عذاب آئے گا اگر نہیں کیے تو کیا ہوگا یہ کمپلسری ہوا کہ نہیں ہوا آپشنل میں کیا ہوتا ہے کمپلسری اگر آپ نے نہیں فل اپ کیا تو آپ کا فارم واپس مل جائے گا ایکسپٹ ہوگا نہیں لیکن آپشنل چیز کو چھوڑ دیں تو فارم آپ کا ایکسپٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا سورہ نور آیت نمبر سکسٹی تھری تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ رسول کی بات ماننا کیا ہے لازم ہے تو اب ایک لکھیں آپ اصول یعنی کیا لکھیں آپ اس میں اصول میں لکھیں کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے وہ لازم ہوتا ہے یہ کیا ہے اصول آپ فرا میں لکھیں یا فرو میں لکھیں جیسے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو یہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دونوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے تو اب یہ کیا ہو گیا فرو ہو گیا یہ لازم ہو گیا نماز قائم کرو زکات ادا کرو اور اس طرح سے کتنی لسٹ ہوگی اس کی کوئی گنتی بتا سکتا ہے یعنی جسے ایک اصول ہے لیکن اصول کتنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس کو پورا کرنا لازم ہے یہ کیا ہو گئی اصل اور اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں یہ اصل ہے اور وہ کیا ہے پڑا یہ بہت مشکل ہم لوگ لے رہے ہیں جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے پہلے اور کچھ اور پڑھنا پڑتا ہے لیکن ہم آسانی سے سمجھنے کی اس کو اسی کے بلاکس اسی کے دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں وہاں پانتا ہوں جس سے منع کریں اس سے رکنا کیا ہو جاتا ہے رکے تو بھی چلتا نہیں رکے تو بھی چلتا ایسا ہے لازم ہو جاتا ہے جس سے منع کرے اس سے رکنا لازم ہو جاتا ہے تو اب اس کے اندر لسٹ کیا آئے گی شراب مت پیو جوا مت کھیلو یہ مت کرو وہ مت کرو وہ کیا ہوگی پوری کی؟ فرع یعنی مثالیں اس, اس اصول کی مثالیں ہیں وہ تو اصل کیا ہے منع کیے تو حرام اب میں اصطلاح کی طرف آ رہا ہوں منع کیے تو محدور منع ایک دم سخت منع ہے تو اصول اور فرو کا فرق سمجھا آپ کو ٹھیک اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو احکام ہیں شریعت کے یا جو نواہی ہیں احکام یا جس کو ہم اوامر کہتے ہیں اوامر جمع ہے امر کی اور نواحی جمع ہے نہیں امر نہیں امر کا مطلب ہوتا ہے حکم اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع ممانعت اذا ادا امر تکم ہو مستفا تم وہ ادا نہ کمان شہ ان یا اس طرح سے دوسری اور بہت ساری جیسے کل میں نے ایک روایت بتائی تو عوامر اور نواہی جو ہیں ان کی کتنی کیٹیگریز ہیں علماء نے پانچ کیٹیگریز ان کی بتائی ہیں دو ہاں والے اور دو نا والے اور ایک میں چھٹی کرو مت کرو کوئی پرابلم نہیں ایک ہے فرض یا واجب ہمارے نزدیک دونوں ایک ہی ہیں حنفی حضرات کے نزدیک دونوں میں فرق ہے جس کا حکم ہو یعنی یہ امر سے متعلق ہے یہ نہیں سے متعلق ہے جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا لازم جس کو ہم پازیٹیو کہیں گے جس کو کرنا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ لازم ہے کرنا ہی ہے نہیں کہ یہ تو گناہگار ہوگا اور دوسرا ہوتا ہے کہ کرنا ہے لیکن لازم نہیں ہے اس کی ترغیب ہے اس کی کیا ہے ترغیب کی تو بہت اچھا نہیں کیے تو گنہ نہیں ہے یہ دو قسمیں ہیں کرنے کے کاموں کی کتنی قسمیں ہیں دو ہے ایک تو کرنا لازم ہے اور دوسرے کرنا لازم نہیں ہے مثالیں دے سکتے ہیں اس کی نماز تحجد کی پڑھنا فرض نماز پڑھنا فرض ہے فرض بولیں گے کیا ہونا ہے فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے یا پھر بستر کی نظر بھی ہوا تو چلتا نہیں چلتا سوئی سوئی نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز کیا ہے ظہر عصر مغرب اور عشاء یہ لازم نماز ہے تو ان کو کیا کہیں گے ہم فرض ہیں لیکن تحجد کی نماز پڑھے تو گناگر ہوتے کہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے پڑے تو کیا ملتا ہے ثواب اور نہیں پڑھے تو عذاب نہیں عذاب لیکن پڑھے تو ثواب ملتا تو نہیں پڑھے تو عذاب ملنا چاہیے نا تو دونوں میں فرق ہوا فجر کی نماز پڑھے تو کیا ملتا عذاب فجر کی نماز پڑھے تو کیا ملتا ہے اور نہیں پڑھے توجد کی نماز پڑھے تو اور نہیں پڑھے تو ایسا کیسا دونوں بھی نماز ہے دونوں میں کیا ہے فرق ہے تو یہ جو فرق ہے یہی فرق جو ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ فرض اور واجب اور دوسرا کہتے ہیں مستحب مستحب پسندیدہ اچھا ہے تو ہم کیا کہیں گے تاجد کی نماز لازم نہیں ہے لیکن پڑھنا مستحب ہے اس کے لیے لفظ ہے کہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے. اس کو زیادہ آگے بڑھ کر سنت بھی کہا جاتا ہے اس میں مراتب ہوتے ہیں اب جس کی جتنی تاکید ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جتنا اہتمام کیا ہوگا اس کا پاور اتنا بڑھتا چلا جائے گا مثال کے طور پر عصر کی جو سنتیں ہیں اس کی ترغیب ہے لیکن تعجد کی ترغیب بھی ہے اور اہتمام بھی بہت زیادہ ہے تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے یہ تھوڑا ٹف ٹاپک ہے جس کو کئی مہینوں میں مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ہم لوگ کیا کر رہے صبح صبح بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں تو دو امر کی یا مطلوب جو چیز ہے اللہ تعالی جو بندوں سے چاہتا ہے یہ دو قسم ہیں نمبر ایک واجب یا فرض اور دوسری قسم ہے جس کو ہم مستحب مندوب یا سنت کہتے ہیں کہ جس کو کرنا اچھی چیز ہے اور اگر نہیں hmm. کرتا ہے کوئی آدمی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے مثال کے طور پر واجب کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رواح الجم واجب اعلیٰ کلی مفت رواح آتی مثالیں آپ صرف یاد رکھیں تو بھی کافی کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے رواح الجم آتی واجب کلی مفتلم یہ نصی کی روایت ہے کہ جمعہ کے لیے جانا یہ ہر بالغ پر واجب ہے کیا کہا اس کو واجب ہے لازم ہے تو یہاں پر واجب اور فرض کے دونوں کے لفظ جو ہے قرآن کریم میں آتے ہیں اس کے علاوہ بھی آتے ہیں جیسے کتب علیہم اس نے تم پر روزے لکھ دیے گئے کتاب اللہ علیکم یا اس طرح سے بہت تفصیل اس میں ہے میں بہت ہم شارٹ میں اس کو کر رہے ہیں ورنہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں دوسری چیز جیسے مثلا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ مران صبل قبل اور بین اللہ اس بندے پر رحم فرمائے اس شخص پر رحم فرمائے آنسر سے پہلے چار رگت پڑے یہ کیا ہے لازم بتا رہے ہیں یہاں پر یا رحم کی دعا کر رہے ہیں رحمت کی دعا کر رہے ہیں تو یہ ترغیب ہے لازم کی مثال نہیں ہے بس اس میں کیا تو بہت اچھا تو اللہ اس کو ایسا ایسا کرے تو یہ لازم نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے آگے ہم بڑھتے ہیں ہاں بعض اوقات امر میں کوئی ایسا قرینہ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں اور اپنے عمل سے یہ بھی بتائیں کہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے سمجھ سمجھنے بعد اس کے علاوہ بھی کیا جاتا ہے جیسے مثلا آپ نے کہا اج آلو آخر اور اپنی رات کی آخری نماز کس کو بناؤ وطر کو لیکن وطر کے بعد آپ نے دو رکت پڑی بھی ہے وطر کے بعد دو رکت آپ نے پڑھی بھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ آخری نماز بنانا فرض یا واجب ہے نہیں ہے تو حکم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اور حکم سے ہٹ کر ایسا کچھ قول کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے بتائیں کہ لازم نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل آپ اس لیے بھی کرتے تھے کہ امت کو معلوم ہو یہ لازم ہے کہ نہیں لازم ہے تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں اور خود اس سے ہٹ کے بتائیں سب کے سامنے کہ ایسا بھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے واجب نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی تاکید باقی رہتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں واجب لازم ہوتا ہے کہ مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امر ہوتا ہے تو لازم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ لولہ اشوب کا اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا تو اس سے کیا ثابت ہوا مسواک لازم ہے کہ لازم نہیں ہے لازم نہیں کیونکہ آپ نے کیا فرمایا اگر تکلیف کا ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میں حکم دوں گا تو مت تکلیف میں آ جائے گی تو کیوں تکلیف میں آئے گی کرنا لازم ہو جائے گا اور نہیں کر پائیں گے تو مشقت ہو جائے گی کہ اگر نہیں کرتے تو گناہگار اور کرنے کے لیے مسواک ڈھونڈو کہاں ہے مسواک نہیں تو ابھی کیا کروں میں گناہگار ہو گیا کیونکہ وہ ملنا نہیں ملنا دونوں برابر ہوتا ہے اکثر اوقات نہیں ملتی ہے تو اس حدیث سے علماء نے بتایا کہ حکم دے تو لازم ہوتا ہے اور نہیں کرے تو گناگار ہوتا ہے اور یہ مشقت ہے لیکن اس مشقت میں جنت بھی ہے اگر حکم دے کیونکہ تھوڑی تکلیف اٹھانا ہے ضروری ہے جنت کی طرف آپ کو چھوٹے پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی بڑے پہاڑ پہ چڑھنا تو زیادہ تکلیف ہوگی لیکن اگر آپ بچنے کے لیے جا رہے ہیں نیچے سیلاب آیا ہے تو آپ کو اس میں کیا ہوگا اوپر پہنچ کے تھک تھکا کے اوپر پہنچے لیکن اوپر پہنچ کے آپ خوش ہوں گے کہ گم گے کیا اوپر اتنی تکلیف اٹھا گیا ہے ڈوبتا تو اچھا تھا ایسا بولیں گے تو جب آپ کے ذہن میں جنت ہوتی ہے اور جہنم ذہن میں ہوتی ہے آپ کے تو جہنم جب ذہن میں ہوتی ہے تو جنت کی تکلیف کیا ہو جاتی ہے یاد رکھے جب جہنم ذہن میں رکھے آدمی دینی امال کو دیکھتا ہے تو وہ تکلیف کیا ہو جاتی ہے اس کے لیے آسان کیونکہ وہ بچاؤ کی تکلیف ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو تکلیف آدمی اٹھاتا ہے اس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بچ گیا تو خوشی ہو جاتی ہے سمجھ یار یہاں پر جو ہے دو چیزیں ہم نے دیکھی لازم اور مستحب یہ کرنے کے کام دوسرا جو حصہ ہے یہ ایک تو امر ہو گیا دوسرا نہیں نہیں کا مطلب منع نہیں کا مطلب منع اللہ تعالی نے فرما و مہمان جس سے منع کریں اس سے تو اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ نئی بھی رکے تو چلتا رک جاؤ تو اس کا مطلب نہیں نئی بھی رکے تو چلتا تو کیا ہوگا یہ غلط ہوگا تو رکنا کیا ہے لازم لیکن جو نہیں ہوتی ہے منع ہوتی ہے بعض اوقات صاف الفاظ میں ہوتی ہے اور اس کے خلاف کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں بتایا جائے کہ یہ چیز کیا ہے اس سے رکنا لازم ہے نہیں رکے تو کیا ہوگا گناہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو دو قسم کی منع ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ اس میں صاف الفاظ میں منع کیا جاتا ہے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اس کو محرم بھی کہتے ہیں جس چیز سے منع کیا جائے وہ جس سے منع کیا جائے وہ محرم ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے حرام برابر جس سے منع کیا گیا اور جس سے منع نہیں کیا لیکن ناپسندیدگی کا اظہار کیا کیا کیا ناپسندیدگی ڈس لائک پسند نہیں کیا تو ایسی چیز کو جو ہے کیا کہتے ہیں مخروب مکروہ کا معنی ہوتا ہے جس سے کراہت ہوتی کراہت ہوتی ہے کوئی جلدی چیز دیکھیں آپ کو کیا ہوتی ہے اس سے کراہت ہوتی ہے حالانکہ آپ کے بدن کی کوئی چیز نہیں لگی تو کراہت ہوتی ہے تو جو چیز جس سے اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہے پرو ہیب وہ کیا ہو گئی حرام اور جس سے سخت منع تو نہیں کیا گیا لیکن اس کو پسند بھی نہیں کیا مثال کے طور پر نماز کے اندر بار بار کھجانا اس سے منائی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں مت کھو جاؤ لیکن آدمی اس طرح سے اگر کرتا ہے تو یہ کیا ہے اس میں فلما نے کہا یہ مکرو ہے کیوں اس لیے کہ پسند نہیں کیا حرکت کو نماز میں آپ نے پسند نہیں کیا لیکن اس کے بارے میں اسٹرکٹلی کوئی منع بھی نہیں مثال دوسری مثال عزل کے بارے میں جیسے مثال کے تو پہ یہ مثال ہے یاد رکھیں اس کو جو کچھ لوگ سمجھیں گے کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے جیسے بیوی سے تعلق کے وقت میں اگر شوہر نہ چاہے کہ اولاد حمل ٹھہرے تو آخری وقت میں وہ الگ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو جو ہے یعنی عزل کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کو عزل کہا جاتا ہے اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا آپ نے کہا تم کچھ بھی کرو اللہ کو تو جو دینا ہے وہ دے کے رہے گا تو آپ نے یہ کہا کہ اسٹرکٹلی منع ہے لیکن آپ نے اس کو کیا کیا پسند, پسند کیا اس کو پسند نہیں کیا اس چیز کو تم کچھ بھی کرو اللہ کو جو دینا ہے دے گا آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس لیے کیا ہو گیا مکرو ہو گیا مکرو حرام ہوتا ہے کیا لیکن اس کا چھوڑنا کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ جس کو پسند نہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے مکرو ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن حرام ہے کیا حرام نہیں ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا مثلا ایک اور ایک مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاض کے سلسلے میں یہ پسند نہیں کیا کہ کچی پیاز کھائی جائے آپ پسند کرتے تھے اس کو نہیں کرتے تھے یہ تو اس میں کرا تھے کہ کچی پیاز آدمی کھائے اور یہ حرام ہے کہ آدمی کچی پیاز کھا کے مسجد میں آئے تو انہوں میں فرق سمجھا کیونکہ آپ کیا کرتے تھے جو کھا کے آتا تھا اس کو مسجد سے نکال دیتے تھے اس کو بکی کے پاس بھیج دیتے تھے جاؤ بکی جو ہے قبرستان ہے وہاں بیٹھو جب تک کہ بدبو جاتی نہیں وہاں بیٹھو اور پھر اندر آ بلکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی کا من نہیں جاتا مثلاً تو اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اگر اس کو نکال سکتے ہو مسجد سے وہ بھی نکالا جائے گا اس کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مسجد سے ان کو نکال دیا کرتے تھے تو اس طرح سے جو ہے ایک تو ہے حرام اور دوسرے مکروح کہ کوئی آدمی گھر میں کھا رہا ہے مثلاً اور مسجد میں نہیں آ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے کیا فرمایا کی یہ ایک ایسا پودا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں جو کل میں نے حدیث بیان کی تھی اس کے آگے کا حصہ یہ کہ یہ ہے نا حدیث ما احل اللہ لی میرے بس میں نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کر دوں شج رات اکراہ ری لیکن ایک ایسا پودا ہے کہ اس کی بدبو مجھے پسند نہیں ہے تو پسند نہیں ہے تو حرام کیے اس کو تو معلوم ہے ایک ناپسندیدہ ہوتا ہے اور ایک حرام ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے تو ایسی کئی مثالیں مل سکتی آپ کو اصول کی کتابوں میں تو یہ دو چیزیں ہوئی بعد لوگ کہتے ہیں ایک مکروہ کیا ہے یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے مکروہ حرام نہیں ہوتا وہ حلال نہیں ہوتا ہے لیکن ہر حلال پسندیدہ ہوتا ہے مثلا آپ بیٹھے ہو مجلس میں سامنے لوگ آپ کے بیٹھے بار بار آپ ناک میں اونلی ڈالیں یہ اچھی چیز ہے ایک سادہ مثال آپ کو یاد رکھنے کے لیے دے رہا ہوں آپ بتائیے آپ بولے حرام ہے گئے لوگ کیا کہیں گے اچھا نہیں لگتا ہے کتنا خراب ہے تو یہ کیا ہے اب بولے وہ بولے حلال ہے تو آرام سمجھ میں آئے مثال یا ایسی مثال ہے جلدی سمجھ میں دین, دین میں دین میں مکرو ہے اس لیے کہ مسلمان کو اس سے اذیت ہوتی ہے مسلمان کو اس سے ناپسندیدگی جی ہوتی ہے پسند نہیں کرتا ہے انسان آداب میں سے ہے مروعت میں سے یہ ایسی چیز ہے جس کا مجارس میں خیال رکھنا کئی مثال ہے اس کی پا, کون آدمی جس کو پسند نہیں آتا پسند آتا ہی کہ سامنے والا جو ہے جس کو خود کر رہا ہے اس کو اور بات ہے کہ اس کو, کو کوئی اور مشغلہ نہ ہو کوئی اور کام اس کو نہ ہو لیکن آپ بتائیں مجلس میں اگر دس لوگ ہوں گے تو کیا کوئی کہے گا کتنا اچھا کام کر رہا ہے کیا کہہ ارے کر کر میں ہوں تیرے ساتھ کوئی کرے گا ایسا سب بولیے نہ ہاتھ نکالنا تو یہ ایسی چیز ہے جس میں کرا اور مجلس کے آداب میں سے نہیں ہے کہ اس طرح سے آدمی کرے سمجھ میں آئی بات تو یہ جو ہے بہت ساری ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں جو اسلامی آداب سے ہٹ کے ہوتی ہیں اور اس میں کرات ہوتی ہے اس میں پسندیدگی اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ حرام بھی کہ گناہگار ہو گیا ایسا کہہ سکتے ہیں گناہگار نہیں ہوا وہ تو ایک ہے فرض و واجب اس کے لیے آپ ایک لفظ یا فرض یاد رکھیں یا واجب یاد رکھیں کوئی مسئلہ نہیں عام طور سے علماء اس کے لیے واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں دوسرا مستحب اس میں کیا ہے لازم ہے نہیں کیے تو ثواب نہیں کیے تو کوئی عذاب نہیں تیسرا حرام یعنی حرام یعنی منا والے لسٹ ہمیں آ گیا اب یہ ایک دم اسٹرکٹلی منا کہ اگر آدمی کوئی آدمی اس کو کرتا ہے تو اس کو کیا ہوگا گنا ہوگا عذاب ہوگا اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے لیکن اس کو کیا ہوگا گنا تو ہوگا ہی اس کو لیکن عذاب ہوئے یا نہ ہو یا اللہ کی مرضی ان اللہ علیہشور کبی و یغفر محدون نظار کلیم یشا تو گناہ تو ہو ہی گیا ہو تو مغفرت تو اسی کی ہوگی تو گناہ ہو گناہ کی ہی مغفرت ہوگی چوتھا ہے مکروح مکروح کو کہتے ہیں جس میں کراہت ہوتی ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند نہ کیا جس کے اندر جو ہے یعنی اسلامی آداب ہوں یا عبادات ہوں یا اسی طرح سے معاملات ہوں اس کو پسند نہ کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو لیکن اسٹرکٹلی منا بھی اس کو نہیں کیا گیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مکرو اور اس میں بیچ میں دونوں کے حلال یعنی حلال تو نہیں کہیں گے اس کو فرض ہو اور مستحب جو کرنے کے کام ہیں کرو اس طرح کی بات اس میں ہو اور ایک ہے مت کرو یا نہیں کیے تو اچھا ان کے بیچ میں ایک ہے کرنے کا تو کرو نہیں کرنے کا تو مت کرو ایسی بھی تو چیزیں ہوتی ہے کیا ہر چیز کرو اور مت کرو ایسا ہی ہوتا ہے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تمہاری مرضی کرنا ہے کرو میں تو مت کرو تو ایسی چیزوں کو مباہ کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے جیسے میں سلن آپ سے کوئی سوال پوچھے شکر خانہ ثواب کی چیز ہے لازم ہے حرام ہے یہ نا پسندیدہ چیز ہے آپ کیا جواب دیں گے شکر کھانا تو یہ شکر خانہ حلال ہے یعنی کیا ہے یہ فرض میں آتا ہو واجب میں آتا نہیں کہ تو گناگار ہوں گے شکر نہیں کھاتا شکر کھانے پر جنت کچھ ہے ایسا ثواب ہے اس کے اوپر ایک شکر جو ہے ایک مٹھی شکر کھایا تو پچاس دن کیا ملتی ہے ایسا کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے شکر کھانے آرام شکر کھا سیدھا جہنم ایسا کچھ ہے یا شکر کھانے پہ کچھ ناپسندیدگی کا اظہار ہے کیا شکر کھا رہا ایسا کچھ ہے ہاں ڈائبٹیز والا جو ہے اس کو لالچ ہوگی اس کا ایسا نہیں ہوگا کہ کیا کر رہا ہے ایسا نہیں کرے گا اس کو لالچ میرے نے کیوں کہا رہا میرے کو کیوں تکلیف دے رہا لیکن یہ کیا ہے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے مباح حلال کھایا تو بھی کچھ نہیں نہیں کھایا تو بھی کچھ نہیں تو ان چیزوں کو جن میں نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے مباہ یا ان کو کہا جاتا ہے حلال تو اس کو عام طور سے علما مباہ کا لفظ استعمال کر جس کے بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے یہ نہ جیسے اللہ نے فرمایا لکم روزے کی حالت میں اللہ نے کیا فرمایا روزے کی رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مجامع کرنا صحبت کرنا تمہارے لیے کیا, کیا گیا حلال کیا گیا تو یہاں پر اللہ نے اس کو کیا کر دیا حلال کر دیا اب ہر آدمی کے اوپر ہے تو وہ جو اس کی مرضی ہے اللہ نے حلال کیا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو یعنی اللہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے اس کو کیا کہیں گے حلال جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیڑ پہ چڑھ کے تعبیر النسل کر رہے تھے ان سے کیا کہا اگر اس چیز سے تم کو فائدہ ہوتا ہے تو تم کرو اس, اس بارے میں کوئی آپ نے ثواب کی بات نہیں کی اس بارے میں آپ نے کوئی ممانعت یا عذاب کی بات نہیں کی اس لیے کہ آپ نے فرمایا تم اپنے دنیا امور کو زیادہ جانتے ہو تم کو جو کرنا ہے کرو آپ نے کچھ اس میں یعنی تارض نہیں کیا البتہ ایک اصول علما نے ذکر کیا کہ اگر کسی مباح میں نیت اچھی ہو کسی نے یعنی ایسے کام میں جو کہ اس کے لیے مطلب نہ لازم ہے نہ حرام ہے ایسے کام میں اس کی اگر نیت اچھی ہو تو وہ بھی اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے یعنی دوپہر میں آرام کر رہا ہے سواب ملے گا یا عذاب نیکی ہے یا گناہ لیکن وہ آدمی نیت یہ کرتا ہے کہ رات میں تحجد میں مجھ کو قیام کرنا ہے تو میں اپنی نیند کو پوری کر لیتا ہوں تاکہ رات میں تحجد آسان ہو جائے تو یہ اس کے لیے کیا ہوگا کوئی آدمی چاقو خرید رہا ہے بازار میں نیکی ہے یا گناہ ہے اب انہوں نے چاقو خرید رہا کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے وہ چاقو اس لیے خرید رہا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں ان کو پھل کاٹ کے کھلائے گا تو مہمان نوازی کیا ہے کہ گنا ہے. تو اگر آدمی مہمانوں کے لئے ان کی خدمت کے لیے ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ملے گا اس میں اس, اس عمل میں اس کے لیے سواب اور چاقو اس لیے خرید رہا کہ اب ایک ایک کو دیکھتا ہوں میں کوئی بھی گلی میں مسلا پیدا کیا کوئی بھی کالونی پیدا کیا جیب میں سے سیدھا نکال کے ڈراؤں گا اور نہیں اگر ڈرا تو پھر استعمال بھی گا تو یہ کیا ہے اس کے لیے تو ایسا عمل جو ہوتا ہے بعض عمل وہ ہوتے ہیں نہ نیکی نہ گناہ لیکن اس کی نیت اس کو نیکی یا گنا بنا دیتی ہے سمجھ میں آئی بات تو یہ جو ہے کا بھی علماء نے اس کے بارے میں بتایا تو بہرحال ہم نے احکام تکلیفیہ یا یہ آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پانچ ہیں یعنی جس کا مکلف بندے کو بنایا گیا ہے یہ کر یہ مت کر یہ کیا تو بھی چلے گا نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں تو اس طرح کے پانچ پانچ احکام ہیں نمبر ایک واجب نمبر دو مستحب نمبر تین مباح نمبر چار حرام نمبر پانچ مکروب یاد رہے گا یہ یعنی کرنے کے کام نہیں کرنے کے کام کے بیچ میں ہے یہ کیا تو بھی کچھ نہیں نہیں کیا تو بھی کچھ نہیں برابر ہے وہ بیلنس ہے ایک دم ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب عبادات اور اعمال کے اعتبار سے چار باتیں ہیں ان میں سے دو دو کر کے ہم جوڑی جوڑی دیکھیں گے اب مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نماز پڑھے تو آپ کی نماز قبول ہوگی اللہ نے چاہا تو قبول ہوگی اللہ نے چاہا تو نہیں چاہا تو قبول اللہ ہماری ساری نمازوں کو قبول فرمائے بلکہ ساری عبادات کو قبول اگر ہم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا تو اللہ نے چاہا تو ایسے بول سکتے تو اب نماز کے لیے وضو نہیں کیا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی اگر ہم زہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں میٹنگ ہے ہماری تو فجر کے ساتھ ہی پڑھ لیے ہو جاتی نہیں جمع نہیں کر سکتے ہمارے جمع بھی ہے نا تو فجر کے ساتھ زہر جمع نہیں کر سکتے ابھی ہم دس بجے ہم جلدی سے پڑھ لیے زہر کی نماز اگر کسی بھی دن آج تو نہیں آج جمعہ ہے اگر زہر کی نماز ہم جلدی سے پڑھ لیے دس گیارہ بجے سورج ہو نا دھوپ ہو گئی گرمی ہوگی کیا ہے اس کے اندر تو ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے کائنات میں یا انسان کے اندر کچھ ایسی علامات رکھی ہیں کہ جب تک وہ علامت ظاہر نہ ہو تب تک تم یہ عمل نہیں کر سکتے یا جب تک تم نے یہ کام نہیں کیا تب تک تم دوسرا کام نہیں کیا. تو ان پہلے کاموں کو یا ان علامات کو شرط کہا جاتا ہے سمجھ میں آئی بات بول سکتے ہیں اللہ تعالی نے زمین و آسمان میں کچھ چیزوں کو علامت بنا دیا ہے جب تک وہ علامت ظاہر نہ ہو عمل نہیں کیا جائے گا ایسے ایسی علامات کو شرط کہا جاتا ہے دوسری ڈیفینیشن اس کا سیکنڈ پارٹ شرط شرط نہیں شرط اور شرط میں فرق ہے ویسے شرط اشرط اور شرط اور شروط یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی نے کچھ علامات رکھی ہے اسی طرح سے یعنی اس کو شرط کہتے ہیں اور اگلا آئے گا اس کو شرط کہتے ہیں یہ شرط ہے شرطن نمبر دو اسی کا ذمن میں بعض اعمال کچھ دوسرے اعمال کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں پہلے عمل کے بغیر دوسرا عمل قبول نہیں ہوتا ہے یا ادا نہیں ہوتا ہے کچھ دوسرے اعمال کے لیے کرنے ضروری ہوتے ہیں یا کرنا ضروری ہوتا ہے پہلے عمل کے بغیر دوسرا عمل ادا نہیں ہوتا ہے سمپل ہے بہت کوئی مسئلہ نہیں اس میں مثلاً پہلے کی مثال جیسے میں نے زہر کی نماز بتایا اللہ نے فرما سورج کے پر نماز کام کرتا یعنی ہے زور سے پہلے کا سر پر سورج آ گیا جیسے وہ ڈھل گیا زہر کا وقت آ گیا اس سے پہلے زہر کی نماز ہوگی نہیں کیونکہ اللہ نے کہاں کائم کرنے کے لیے کہا نماز کو سورج کے ڈھلنے سورج کا ڈوبنا الگ اور ڈھلنا الگ ہے ڈھلنا جو ہے اوپر ہے دلوک دلک اس کو کہتے. دلوک شمس تو سورج کے ڈھلنے سے تو دوہر کا وقت وہ ہے یا اسی طرح سے دوسری مثال مغرب کی نماز ہے سورج کے غروب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اب یہ اس کے باہر ایک چیز ہے وہ دیکھتا رہے گا اگر سورج غروب ہوا تو اب نماز پڑھنا ہے تو یہ نماز رکی ہوئی ہے کس پر ایک ایسی خارجی چیز پر جو اس کے باہر ہے اس نے دیکھنا ہے کہ سورج ہاں سورج ڈوب گیا اب نہ اس نے دیکھنا ہے کہ شابان کا مہینہ ہاں اب ختم ہو گیا اب کیا دکھائی دیا آسمان میں ہلال یہ کون سا ہلال ہے رمبان کا اب اس نے رمبان کے روزے کل سے یا اگلی صبح سے جاری کرنے ہیں تو وہ روزوں کے لیے کب تک رکے گا کس کے لیے رکے گا اس سے پہلے رکھ سکتا ہے چلو نا جلدی رکھیں گے اتنا لیٹ کیوں کرے رمضان کے لیے کر سکتے نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نہیں ہوگا اگر کر لے تو ہوگا تو میں تو رکھ دیا بولے ابھی ٹوٹل اتنے ہی میرے ہونے والے ایک دن پہلے ہی مناؤں گا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو وہ چیز تک رکنا ہی پڑے گا پھر جا کے اس کا عمل ہوگا تو ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں تو نماز اب دوسری دوسری چیز آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز کے لیے اس نے وضو کیا اور پڑھا تو قبولیت کا زیادہ امکان ہے لیکن اگر نماز کے لیے وضو ہی نہیں کیا اور نماز پڑھا تو نماز ہوگی نہیں ہوگی تو اب نماز کے لیے وضو کیا ہو گیا شرط ہو گیا اس کے لیے لازم ہو گیا تو وضو کا عمل نماز کے عمل کے لیے کمپلسری ہو گیا تو وضو نماز کے لیے کیا ہے شرط سمجھ میں آ گیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی آپ دوسری, دوسری چیز پر جا رہے ہوں شرط سمجھ میں آ گئی ٹھیک نمبر دو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ ہوگی دوسرا عمل نہیں کر سکتے کوئی عمل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز موجود ہوگی وہ حالت موجود ہوگی کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں ڈیفینےشن نکاتا ہوں اس کی مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو حیض کی حالت میں ہے کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے لیکن نہیں میں پڑھتی اللہ نے پڑھنے کے لیے معاف تو کیا ہے اگر نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں میں پڑھتی ہوں تو پڑھی اگر اس نے نہ معاف تو کیا ہوگی گناہ ہوگی تو وہ گناہ ہوگی تو اب مثال کے طور پر ایک انسان اس نے کسی یعنی دکان میں گیا ہو مثلا اس نے اس چیز کی قیمت نہیں دی اس سے بے نہیں کی کیا وہ اٹھا کے لا سکتا ہے اس سے یا اسی طرح سے دوسری مثال یعنی انسان جو ہے جنابت کی حالت میں ہے جنابت کی حالت میں غسل اس نے نہیں کیا ہے غسل کی حاجت ہے اس کو ایسی صورت میں کیا وہ نماز کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو اس عورت کے لیے حید نماز پڑھنے سے کیا ہے مانے ہے تو وہ عورت اس کے نماز پڑھنے میں کیا رکاوٹ ہے ہے یا نفاس جو بھی آپ کہیں دونوں اچھی سے الگ ہوتی ہیں دونوں مثال اس میں آتی ہیں یا اس آدمی کی جنابت کی حالت اس کی نماز پڑھنے میں کیا ہے پڑھ سکتا ہوں نماز جب تک کہ غسل نہیں کرے گا تب تک کہ اس نے نماز پڑھنا نہیں ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے مانے ہیں ہم کہیں گے کہ جنابت نماز پڑھنے سے مانے ہیں سمجھ میں آ بات تو اس کو کیا کہتے ہیں شرط اور اس کو کہتے ہیں مانے اسی طرح سے کچھ حالتیں انسان کو کسی عمل میں شرعی رکاوٹ ہوتی ہیں شرعی رکاوٹ ہوتی ہیں جب تک وہ رکاوٹ کی حالت ختم نہ ہو انسان کے لیے عمل کرنا یا وہ عمل کرنا عمل انسان کے لیے وہ عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے اس رکاوٹ کو مانع کہتے ہیں مثال نمبر ایک حیض عورت کے لیے نماز پڑھنے میں مانع ہے نمبر دو مثال جنابت جناب مرد, مرد اور عورت کے لیے نماز پڑھنے میں مانے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اب اور دو چیزیں ہیں جو انہی سے جڑی ہوئی ہیں اور تھوڑا الگ ہوتا ہے اس میں ایک ہے یا صحت اور دوسرے ہیں فساد یہ دونوں کو آپ اگر ٹرمینالوجی سے الگ کر کے دیکھو گے اصطلاح سے تو دونوں کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا صحت کا مطلب کتنی صحت مند ہے ٹھیک ہے فساد اور فساد ہو رہا تو یہ وہ نہیں یہ فقہ کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شروط اس کے ارکان اس کے واجبات جو بھی ہیں ان کو برابر آدمی ادا کرے تب جا کر اس کی نماز کیا ہوگی صحیح ہوگی کوئی معنی نہ ہو سمجھ رہے ہیں آپ یعنی آدمی نے وضو کیا ہو نماز کے اندر سارے ارکان جو ہیں قیام ہے قرت ہے اور جو کچھ اس کو لازم تھا اس کو سب کو پورا کیا ہو اور جو شروع تھی جیسے وقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ جتنا بھی ضروری تھا کہ اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتا نماز اور پڑھنے میں ایسا ہی پڑھنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی تو جب اس نے پوری چیزیں پوری کی تو کوئی بھی دیکھنے والا بول سکتا ہے اب اللہ جانتا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی لیکن دیکھنے والا بول سکتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے سمجھ میں آئی بات تو اس کو کیا کہتے ہیں یا جیسے لڑکی راضی ہے اس کا ولی خوش ہے اسی طرح سے لڑکا راضی ہے اور مہر طے ہے اور اسی طرح سے دو گواہ موجود ہیں تو اب جو ایجاب و قبول ہوگا نکاح کا اس کے بعد نکاح کے بارے میں فیصلہ کیا دیا جائے گا نکاح صحیح ہے لیکن اگر آدمی نے وزو نہیں کیا ایک دم خوشبو سے تین گھنٹے کی دور کر پڑا اس کیا اس نے تو اس کی نماز صحیح ہے یا فاسد ہے تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صحیح اور فاسد سمجھا جب شروط اور ارکان اور جو لوازم ہے ان کو پورا کیا جائے اور کوئی معنی نہ ہو مثلا آدمی جنابت کی حالت میں ہے اور اس نے وضو کیا برابر سورت دیکھا اور نماز پڑھا اس کی نماز ہوگی وضو کیا ہے نا اس نے اس کی جنابت کی حالت کیا ہے اس نے ذائل نہیں کی جنابت کی حالت ہٹائی نہیں ہے غسل کے ذریعے سے تو جب تک کہ وہ معنی نہیں ہٹائے گا تب تک کہ اس کا عمل صحیح ہوگا نہیں ہوگا اسی طرح سے جو مثالیں میں نے دی نکاح کی مثلاً ولی راضی نہیں ہے ولی راضی نہیں ہے اور لڑکا اور لڑکی نے نکاح کر لیا مہر بھی دیا اور گواہ ایک ہے اس میں تو کیا یہ نکاح صحیح ہے فاسد ہے سمجھ میں آئی بات یہ نکاح فاسد ہے بعض علماء نے اس میں فاسد اور باطل کا بھی لفظ استعمال کیا ہے لیکن باطل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یعنی محرمات سے ہی نکاح کرے جن کو جن سے نکاح کرنا ہی حرام اللہ نے کیا ہے تو چاہے مہر وغیرہ کی تو بات آئے گی نہیں ادھر تو جن سے محرمات ہیں بہن ہے مثلا اللہ حفاظ فرمائے بہن ہے اور اس طرح کی کوئی رشتہ ہے جس سے نکاح کرنا قیامت تک کے لیے کیا ہے انسان کے لیے حرام ہے اس سے نکاح کر لیا تو علماء نے کہا کہ چونکہ یہ اصلا خراب ہے اصلا ہی غلط ہے اس میں کوئی شرط وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں تو یہ نکاح ہی باطل ہے یہ نکاح کیا ہے یہ باطل ہے لیکن عام طور سے علماء باطل فاسد دونوں ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں کچھ علماء اس طرح کا فرق کرتے ہیں تو ہم یاد رکھیں صحت اور فساد میں صحیح ہے اور فاسد ہے یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یعنی کچھ علماء نے اس طرح سے فرق کیا ہے کہ جو اسلام میں فی نفسی ہی, ہی جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے رضامندی کے بغیر اس نے وہ چیز کسی سے خریدی تو اس کی بیع اس کو کیا کہتے ہیں بیع اس کی ڈیلنگ دکان بول رہا لیا لیا میں نکل کے لے کے گیا پیسے بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں تو کیا یہ بیع اس کی صحیح ہوئی اس لیے کہ جب تک دونوں راضی نہ ہو بیع صحیح ہوتی ہے نہیں لیکن کسی نے خنزیر کی بیع کی خنزیر بیچنا جائز ہے نہیں بیچنا جائز اب اس نے اس کی بیع کی تو کیا یہ بیع اس کی صحیح ہوگی اس کو باطل کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ اسلام میں ہے ہی نہیں سمجھ میں آری بات کہ بے ہی غلط ہے کیونکہ بہ کبھی صحیح چیزوں کی بھی خراب ہو جاتی ہے لیکن یہ چیز ہی غلط ہے تو اس کی بہ ہو ہی نہیں سکتی ہے باقی شرطوں کا چھوڑ دیجئے آپ اس کی بے ہی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا باطل تو بعض علماء اس طرح سے فرق کرتے ہیں بعض علما بولتے ہیں نہیں دونوں کو باطل دونوں کو فاسد بول سکتے ہیں عام طور سے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ فاسد کا لفظ کتا شکاری کتا کی شری پر سکتے ہیں جو ی ٹرینڈ کتا جس کو ہم کہتے ہیں شکار کا لیکن باقی کتوں کی بے جائز نہیں اسی طرح سے بلی کی بھی جائز نہیں اعمال میں یا معاملات میں اعمال میں یا معاملات میں تمام ارکان و شروط ارکان شروط واجبات شروط شرط کی جمع شروط تمام ارکان شروع یا ارکان واجبات شروط کو ادا کیا جائے اور کوئی مانع موجود نہ ہو تو وہ عمل صحیح ہوتا ہے فاسد اگر کوئی عمل عبادت یا معاملہ کیا جائے اور اس کی کوئی شرط مفقود ہو یا شرط پوری نہ کی جائے معاملہ کیا جائے اور اس کی کوئی شرط پوری نہ کی جائے یا اس کے کسی رکن یا کسی واجب کو ترک کر دے یا کوئی مانع موجود ہو مانع موجود ہو تو اس عمل کو تو وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے یا اس عمل کو فاسد کہتے تو وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے مثلا بے وضو نماز پڑھنا نمبر دو مثال بغیر ولی کے بغیر ولی کی اجازت کے بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی کا نکاح کرنا بغیر ولی کی اجازت کے لڑکی کا نکاح کرنا سمجھائے تو یہ ان کو احکام وضعیہ کہتے ہیں بول گئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ نہ واجب ہے نہ مصطف اب یاد رکھے کوئی مسئلہ نہیں الاحکام الوضعیہ عیا تکلیف پانچ بندے کو مکلف کیا گیا کر مت کر کیا نہیں کچھ نہیں کیا کیا کرے گا تو مکلف کیا گیا اس کو پانچ چیزوں میں اور کام وضعیہ اللہ نے کچھ رکھ دیا ہے ایسا انسان کی فطرت میں یا اس کے باہر ایسا ہوا تو ہوگا کام عمل ہوگا ایسا ہوا تو عمل نہیں ہوگا تو یہ وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا وضع رکھنا سمجھا اتنا اب ہم آتے ہیں نصوص میں فرق جو ہوتا ہے جو دلائل ہوتے ہیں ان میں کچھ فرق ہوتے ہیں دلائل کے فرق اس کو جو بھی آپ کہیں میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں چھ چیزیں یہ ہیں یہ کنفیوز ہوتا ہے سمجھنے میں تو میں آسان مثالوں سے سمجھاؤں گا ان دلائل میں اسی لیے میں نے کہا دلائل قرآن و سنت کی دلیلیں نس بعد میں آئے گا عام سوس مطلق مقید مجمل مبین اعمال کی دلیلیں لوگوں کے اعتبار سے یا چیزوں کے اعتبار سے عام اور خاص کا فرق سمجھیں عام یہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں چاہے وہ حکم ہو چاہے وہ خبر ہو چاہے وہ ترغیب ہو جیسے کل سمزا قطل مئو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو یہ کیا ہو گیا عام ہو گیا سب اس میں آ جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عام جیسے عام دعوت کو بھی عام دعوت یعنی کوئی بھی آ سکتا ہے تو عام اس کو کہتے ہیں اور خاص کہتے ہیں کہ سب نہیں کچھ جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان ال انسان انسان خسارے میں ہے کون خسارے میں نہیں ہے اور کون خسارے میں ہے کیا سارے انسان خسارے میں ہیں خسارے میں سارے انسان ہیں کہ نہیں ہے کیوں یہاں تو آئے پڑھ رہا ہوں نا میں ان السان الفی انسان خسارے میں تو انسان خسارے میں نہیں سارے آگے کیا ہے نو و صحافی وطواسو بالحق او بسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں نیکام کریں ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کریں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں تو عام ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں خاص ہوتا ہے جو سب میں سے کچھ کو نکالا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں خاص کہتے ہیں تو اس طرح سے چاہے وہ فرد کے اعتبار سے ہو یا اعمال کے اعتبار سے ہو یہ فرق کا ہے عام اور خاص کا ہے سمجھ میں آ گیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کاف اور على بدمال جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا اس کا مال اور خون حرام ہو جاتا ہے اور اس کا خون اس کا جو ہے حساب اللہ پر ہے جس نے ایسا کہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلا کے بارے میں بول رہے ہیں کیا ہے ہر ایک کے لیے جس نے بھی ایسا کہا اس کو یہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی یعنی یہ کیا ہے یہ عام ہے یہ خاص نہیں ہے یہ خاص نہیں ہے لیکن عشرہ و جو ہیں یہ بھی تو جنت کی بات ہے نا لیکن جنت کے بارے میں جو مراتب ہیں یا جیسے مثلا آپ کہیں کہ الوسیلہ جو مقام ہے الوسیلہ جو مقام ہے کیا وہ سب کے لیے ہے اللہ مربع ہا بھی نا ہم لوگ آتی م... آپ نے کیا کہا کہ وہ ایک مقام ہے جو اللہ کے ایک ہی بندے کو ملے گا تو جنت کے عام درجات وہ عام مراتب جو ہیں یہ کیا ہیں جنت میں داخلہ سب کے کی لیے کیا ہے ایک عام ہے جو بھی ایسا کرے گا کہاں جائے گا جنت لیکن وسیلہ سب کو ملے گا تو وسیلے کا مقام کیا ہے کسی کے لیے اور جنت میں داخلہ سمجھا مطلق اور مقید مطلق کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہو اس میں کوئی خاص صفت کے ساتھ وہ حکم نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو کوئی قید نہیں دی اللہ نے فرمایا ان اللہ امرکم ان تب بہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو گائے ذبح کرو اگر وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے لاتے اور اس کو ذبح کرتے تو کیا حکم پورا ہوتا یا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہو جاتا کیا حکم تھا گائے ذبح انہیں کہا پوچھو اللہ کو کیسی گائے ذبح کرنا ہے اللہ نے کیا کہ کی اس کی پھر ایک دو تین صفات بیان کی کہ وہ پیلے رنگ کی ہونا چاہیے اور پیلا رنگ ایک دم گہرا پیلا ہونا چاہیے دیکھنے والوں کو اچھی لگے اور عمر میں ایسی ہو اور وہ کھیتی بھی نہیں کرتی ہو تو ایسا جو ہے تم کیا کرو اس کو اس کو ذبح کرو اب یہ حکم کیا ہو گیا گایا زبا کرنے کا مقید ہو گیا یہاں کیا ہو گیا اس کے ساتھ کوالیفائر جڑ گئے اور خاص اور عام میں الگ فرق ہوتا ہے عام ہوتا ہے سب اور خاص ہوتا ہے کچھ مطلق ہوتا ہے کوئی بھی مقید ہوتا ہے ایسا سمجھا کوئی بھی ایک جسے میں آپ سے کہوں ایک چوک لاؤ تو آپ کیا کریں گے جا کے چوک لے کے آئیں گے میں بولوں گا ایسا چوک لاؤ جو آدھا نیلا ہو آدھا پیلا ہو تو آپ سوچیں گے لاؤ چوک چاک لاؤ یہ کیا ہو گیا مطلق اور ایسا چوک لاؤ جس کا رنگ نیلا ہو وہ کیا ہوگا نیلا چوک لاؤ ایک تو آپ بھی چوک اٹھا کے لا سکتے آفس میں سے آپ ڈھونڈو گے کیا ڈھونڈ رہے ہیں کوئی پوچھے گا چوکے گا لے لو نا چوک نہیں نیلا چوک چاہیے کیسا چوک چاہیے نیلا تو آپ کی چوک کی جو کیٹیگریز ہیں ان میں سے ایک سپیسیفک آپ کو چوک چاہیے کیوں اسپیسیفک کا مطلب چوکس میں سے ایک خاص کلر کا تو آپ اس کے سامنے ایک ایجیکٹو رکھ رہے ہو ایک صفت اس کے ساتھ رکھ رہے ہو نیلا چوک نیلا چوک تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کے ساتھ میں قید لگی ہوئی ہے چوک لیکن گائے لیکن کیسی ایسی ایسی ایسی ایسی تو اس کو کیا کہتے ہیں مقید اس کے اندر قید ہے ایک کچھ بھی نہیں چلے گا اس میں سے بلکہ جیسے میں کہوں پانچ روپے اگر ایسا نہیں بول رہا ہوں میں تو آپ لوگ جو ہے اگر ڈالر دے میں نوٹ چاہیے ڈالر نہیں چاہیے تو اب کیا ہو گیا پانچ روپے دینے کا اس کی قید لگ گئی میں کہوں کہ کوئی جو ہے بکری لاؤ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو اب بکری جو ہے آپ نے مطالبہ کیا لیکن بکری کے ساتھ کیا شرط لگا دی اس کے ساتھ کیا آپ نے کہا اس کے اندر ایک قید لگائی کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہے آخ اس کی خراب نہیں ہونا چاہیے یہ مریل نہیں ہونا چاہیے یہ لنگڑی نہیں ہونا چاہیے تو اب کیا ہو گئی یہ مطلق ہے یا مقید ہے سمجھ میں آ گئی بات تو کسی ایک چیز دیکھیں عام میں پورا گروپ ہوتا ہے فرق یاد رکھیں عام میں کیا ہوتا ہے پورا گروپ ہوتا ہے اور خاص میں اس میں سے کچھ لوگ یا کوئی ایک ہوتا ہے یہ فرق عام اور خاص کا ہے مطلق اور مقید میں کیا ہوتا ہے کوئی ایک ہوتا ہے اور ایک کی کوالٹی ہوگی یا نہیں بھی ہوگی اگر کوالٹی کچھ نہیں ہے اس کی تو وہ کیا ہو گیا مطلق اور اگر اس کے ساتھ کوئی کوالٹی کنڈیشن ہے ایسا چاہیے یہ تو وہ کیا ہو گیا مقید ہو سمجھا چلیے نمبر تین مجمل مبین مجمل مبین مجمل کیا ہے ایک حکم دے دیا جائے مثلا میں کہوں لے کے آؤں تو آدمی باہر جائے گا ٹھہرے گا کیا لے کیا سمجھ میں آ رہی بات میں کہوں گا وہاں سے وہ کتاب لے گیا پھر وہ تھوڑا جائے گا پھر کیا بولے گا کتاب تو لانے کا سمجھ میں آ گیا اب کیا ہو گیا کہاں سے لاؤ کون سی لاؤ تو اگر ایک حکم دیا جائے تو اس کی تفصیل اگر بیان نہیں کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے مجمل اور جس میں تفصیل بیان ہو وہ کیا ہوتا ہے ممبئی مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمائے عقیم اللہ تھا اگر آپ کو یہ حکم دیا جائے اور کچھ اس کے ساتھ آپ کو دوسرا معلوم نہ ہو تو آپ کر سکتے اس پہ عمل نماز قائم کرو عقیم الصلاح تو کیا مطلب کیا ہے اس کا نماز قائم کیسے کروں آپ کو سمجھے گا جب تک کہ آپ سلو قمار آئی کے طور پر ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ دیکھیں سمجھ میں آ بات کہ وہ صحابی ایک آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسیح السلاح انہوں نے نماز میں غلطیاں کی آئے سلام کر کے بیٹھے آپ نے کہا ارجع تسلی فن لم تصلی جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی وہ پھر پڑھ کے آئے پھر سلام کیا بیٹھے کہا ارج تسلی فن قلم توسلی واپس جا نماز پڑھ تھی نماز نہیں پڑھی وہ پھر جا کے پھر یہی صحیح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا آپ کچھ کو سکھائیے یا آپ بتا رہے ہیں کہ تو جا نماز پڑھ تو نے نہیں پڑھی یعنی میں نے جو پڑھی وہ صحیح نماز نہیں ہے تو پھر کیسی پڑھنا چاہیے تو حکم نماز پڑھنے کا کیا ہوگا ہے یہاں پر مجمل اب انہوں نے گزارش کی بتائیے کیسا پڑھوں اب آپ نے بتایا جب تھی کھڑا ہو نماز کے لیے تو قبلا روکو تقبیر کہ یوں کر یوں کر یوں کر اب یہ حکم کیا ہو گیا مبین اور پہلا حکم کیا تھا سمجھ میں آ بات تو یہ تین سمجھ میں آ گئے آم خاص سب یا عام ہو گیا خاص کچھ یا کوئی نمبر دو مطلق مقید مطلق ایک لیکن کوئی کنڈیشن نہیں کوئی بھی ایک اور مقید ایسا ایک کوالٹی کے ساتھ مجمل مبین ایسا کرو معلوم نہیں کیسا کرو حکم دو حکم دیا یہ کرو لیکن مبین کیا ہے یہ یہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر پوری تفصیلات ہوں جیسے زکوٰۃ ادا کرو آدمی مطلب کتنی دو, کتنی دوں زکات کتنی دوں کس چیز میں زکوات ہے کب دوں روزانہ دوں دن میں پانچ بار دوں کب دوں تو اس کے بارے میں زکوات کی تفصیلات ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا صرف آت الزکتہ سے سمجھ میں آتا ہے یہ تو آت الزکاتہ کیا ہے یہ مجمل ہے اور اس کی پوری احادیث میں اور قرآن میں جو تفاصیل ہیں کن کو دو کون دے گا کتنی دے گا کس پہ دے گا کب دے گا یہ پوری کیا ہوگی یہ روایت ما کے کہیں گے یہ مبین ہے سمجھ میں آ گیا اب لکھیے آپ عام اور خاص عام. عام جس خبر یا حکم میں تمام افراد شامل ہوں یا داخل ہوں جس خبر یا حکم میں تمام افراد داخل ہوں اسے عام کہتے ہیں خاص جس آیت یا حدیث میں کوئی خبر یا حکم کچھ خاص لوگوں کے سلسلے میں ہو یا کچھ خاص لوگوں کے لیے ہو خاص کہتے ہیں جیسے دفن کرتے وقت میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ میں کہا کہ جس نے رات میں بیوی سے جو صحبت نہیں کی ہو وہی قبر میں اترے سمجھ رہے یہ کیا ہو گیا؟ سارے انسانوں میں سے کچھ خاص لوگ اتریں گے اس ہر ایک نہیں اتر سکتا مثال نہیں اب آپ تعریف ہی لکھیے صرف اس کی لیکن عام طور سے لوگ ہوتے ہیں نمبر دو مطلق مقیت کوئی خبر یا حکم مطلق اور مکیت تو مطلق کے بارے میں لکھیں گے کوئی خبر یا حکم کسی ایک چیز کے سلسلے میں ہو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے ایک کے بارے میں ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی صفت بطور قید نہ ہو ایسا ہی چاہیے ایسا کچھ نہ ہو اس کی کوئی صفت بطور قید نہ ہو اسے مطلق کہتے ہیں براکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گائے زبا کرو تو آپ کو پورا یاد آ جائے گا مقید جب کسی حکم میں کسی چیز کے بارے میں کوئی قید لگائی جائے تو اس چیز کو یا اس حکم کو اس حکم کو مقیت کہتے ہیں بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ جیسے پیلے رنگ کی گائے نمبر تین تیسرا باغ یعنی ہمارا کیا پانچ چھ تیسری کیٹیگری آ گئی ہے مجمل مبین مجمل مبین کوئی حکم یا خبر دی جائے کوئی خبر یا حکم دیا جائے یا کوئی حکم یا خبر دی جائے جس سے پوری بات واضح نہ ہو پوری بات واضح نہ ہو اس حکم کو مجمل کہتے ہیں یا اس خبر کو مجمل کہتے ہیں اس حکم یا خبر کو مجمل کہتے ہیں جس حکم یا خبر میں تفصیل موجود ہو اور بات واضح طور پر سمجھ میں آئے جس خبر یا حکم میں تفصیل موجود ہو اور بات واضح طور پر سمجھ میں آئے اسے مبین کہتے ہیں جیسے آپ لکھ سکتے ہیں مسی اسلح بری نماز پڑھنے والے کی حدیث بری نماز پڑھنے والے کی حدیث پوری تفصیل سے آپ نے اس کو بتایا مثال کے طور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اب معلوم نہیں کون اگلے دن آپ نے کس کو دیا جو کو سوال پیدا ہوا کہ کون ہے کون ہے کون ہے معلوم نہیں پڑ رہا ابھی کہ کون ہے اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا اور کچھ حضرت علی کہاں ہے بلایا گیا اور ان کو انہوں نے آپ نے جھنڈا دیا اب کیا ہو گیا معلوم پڑ گیا کہ وہ کون تھا جس کے بارے میں یہ خبر دی گئی تھی؟ تو یہ خبر ہے اور حکم جیسے میں نے بتایا کہ مصلاح کا سمجھ میں آ ہے یہ تو عام خاص مطلق مقید اور مجمل مبین اب ہم آتے ہیں اور دو چیزوں کی طرف ناسخ منسوخ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں انسان کی رعایت رکھی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ تدرج کا ہے تدرج سٹیپ بائی سٹیپ گریجویشن گریجوئل امپروومنٹ کمپلیشن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالی کی طرف سے تربیت ہوتی جو آپ کو معلوم ہے چاہے وہ بچے کا معاملہ ہو ماں کے پیٹ میں پرورش کا یا دنیا میں آنے کے بعد اس کا غذا کے ذریعے سے پروان چڑھنا ہو پہلے دودھ پھر روٹی پھر ہڈی بھی آگے یا پیڑ کا معاملہ ہو بیج چھوٹا سا پودا اس کے بعد تھوڑا سا اونچا اس کے بعد پیڑ ایک دم تو یہ کائنات کی بہت ساری چیزیں جن میں انسان بھی شامل ہے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی ارتقاء یا روحانی ترقی انسان کی اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے کہ اس کو ایک دم دھماکے سے ایک آدمی کو ہدایت مل اور پورا آگیا دن ایسا نہیں ہوتا ہے پورا عمل کرنے لگ گیا ہر چیز پر پرفیکٹ ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے اللہ سان و تعالیٰ نے قرآن نے قریب نازل کیا تو تیئیس سال میں اللہ نے نازل کیا 23 تھری سال میں پورا قرآن نازل ہوا اور ظاہر بات ہے کہ جب تیئیس سال میں قرآن نازل ہوا تو دین کے احکام قرآن میں تھے تو دین کے جو احکام ہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے آتے رہے اس کی وجہ کیا تھی اللہ کو نوز بلّہ تیاری کر کے تھوڑا تھوڑا بھیجنا پڑتا تھا ایسا تھا کیوں ایسا ہوا جو, جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے قلوب کے لیے شفا ہے وہ شفا اللہ تعالیٰ نے تدرج کے ساتھ بھیجی تاکہ علاج وقتاً فوقتاً ہو تھوڑا تھوڑا تھوڑا ہمت تھوڑی تھوڑی, تھوڑی ایمان بڑھتا رہے آج کچھ ممکن ہے ممکن کرایا اس کے بعد اس کے بعد مشکل مشکل مشکل اللہ تعالیٰ ایک مثال اس کے لیے شراب لوگ پیتے تھے پہلے قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی شراب سے متعلق کہ شراب جیسے میں نے آیت پڑھی تھی شروع درس میں کہ کلفی میرے سلون قان القم ریول یا آپ سے شراب خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہیے کہ کلفیما از من کبیر و منافع اس میں بہت گناہ کی چیزیں ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں وہ ازم ہوما اکبر فما اور ان کا گناہ ان کے گنا سے ان کی برائی ان کے نفے سے بڑی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے اس کو بول کے چھوڑ دیا گیا ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہا گیا کہ پینا بند کر دو لوگ اس کے بعد بھی پیتے رہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ بری ہے اس سے گنا ہوتے ہیں بہت سارے ایک آدمی شراب پی لے تو یہ گنا کیا جھوٹ بولا چوری کیا مار پیٹ کیا ذنا کیا قتل کیا سب کرتا ہے آدمی تو انہوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اللہ نے اس کی برائی بیان کی پھر اس کے بعد آیا حکم کچھ وقت کے بعد میں کہ شراب جو ہے خمر ورا چکرب السلا تو انت کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب ہی نہ آؤ یہ اس میں آگے کا تھوڑی اور تھوڑا ریسٹرکشن تھی کہ نماز کی حالت میں شراب کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے دونوں حالت میں نہیں ہونا چاہیے تو بہت سارے لوگوں نے نماز کی وجہ سے بھی شراب چھوڑ دی اب نماز ہے اب کبھی بھی پیے اب جانا تو ایک دم کیا ہوگا اس کا ٹائم سپین ٹائم اس کے لیے لمٹ ہو گیا ایک دم پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ شراب یہ سب شیطان کے کام ہے جوئے پاسے تو تم اس سے رک جاؤ پہلن تم منتح رکتے کہ نہیں تو اب کیا ہو گیا اللہ کی طرف سے رکنے کا حکم آ گیا اب اللہ نے اس کو کیا کر دیا ایک دم بند تو سارے صحابہ نے شراب چھوڑ دی یہ کیا ہوا پہلے برائی اس کے بعد اس میں تھوڑی پابندی پھر اس کے بعد ایک دم حرام اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا اس لیے کہ افراد کی تربیت میں ایسا ہی کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و نے اس حکمت کو اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے سمیع ہے بصیر ہے علیم ہے بندوں کے حالات دیکھتا ہے ان کے حالات جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے تربیت کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ماں کے پیٹ میں پیڑ پودے کیسے اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے تو اس ترتیب کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے احکام میں تبدیلی آئے اس کو اور تربیت کے اس انداز کو کیا کہتے ہیں تدرج تدرج تدر, رج. تدر رج درجہ سے ہے آپ اوپر ابھی آئے تو کیسا ہے آپ نیچے سے ایسا کر کے پورا جمپ کر کے اوپر کوئی آیا گیا بتاؤ میں تو پھر پوری مثال غلط ہو جائے گی نیچے سے پورا اب جائیں گے ابھی آپ کو کیسا کریں گے اوپر سے پورا ادھر سے ایسا نہیں کرے گا کوئی بھی آپ کیسا ہے ایک ایک سیڑھی چڑھ کے آیا نیچے سے پورا ہے کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی جب سیڑھی ہماری وہی مثال چل رہی ہے آپ کہ جب کوئی آدمی آتا ہے اوپر تو ایک سیڑھی بہت بھاری تو دو دو سیڑھی تین تین سیڑھی اس کے اوپر ہے تو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ہے جب نیچے چڑھ کے تو اس کو درجہ کہتے ہیں سیڑھی کو کیا کہتے ہیں جو ایک ایک درجہ اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر قدم رکھ کے آدمی آتا ہے تو اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تدر رج تو نفخ میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک کے لیے ایک حکم رکھتا تھا بندے اس پر عمل کرتے تھے ان کو جب اس کی عادت ہو جاتی تھی اس سٹیج میں وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کرتا تھا پھر وہ تھوڑا گریجل چینج ان کے اندر آتا تھا پھر وہ آگے کے حکم کے لیے تیار ہوتے تھے تو پچھلا جو حکم ہوتا تھا جس میں اجازت کا بھی بعض اوقات پہلو ہوتا تھا تو وہ حکم کیا ہو جاتا تھا منسوخ ہو جاتا تھا اور یہ نئے حکم جو آتا تھا وہ کیا تھا ناسخ وہ ناسک تھا اور وہ پچھلا منسوخ تو یہ جو کانسیپٹ ہے آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بہت اونچا ہے ہم دنیا اعتبار سے اس ترتیب کے بغیر جی نہیں سکتے ہیں. بہت مشکلیں ہمارے لیے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو مریض ہے اس کی حالت کنڈیشن اب یہ ہے اس کا یہ پرابلم ہے اس کے لیے دوائی دیتا ہے اب ڈاکٹر جو ہے جانتا ہے مریض کی اس اسٹیج میں اس کو یہ کرنا چاہیے وہ دوائی دیتا ہے مریض کھاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا اس سے ڈاکٹر ایک چیز اس کی کیا کر دیتا ہے پیٹ اس کا صاف کر دیا مثلاً پھر دوسری دوائی اس کو دیتا ہے جس سے اس کی اور خرابی دور ہو جاتی پھر تیسری دوائی دیتا ہے اس کی وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے پہلے ایک چیز پھر وہ چھوڑ دو وہ دوائی کھاؤ اب یہ دوائی کھاؤ یہ چھوڑ دو پندرہ دن کے بعد پھر اب یہ دوائی کھاؤ پچھلی دونوں میں سے کچھ نہیں کھانا تو اس طرح سے یہ جو تدرج کا جو معاملہ ہے تو یہ زندگی میں چلتا رہتا ہے بچہ ہے ماں کا دودھ پیتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے اور بہت کچھ کھاتا ہے بچپن میں اور بہت ساری چیزیں کھائے گا ہزم نہیں ہوں گی اس کو تو تدرج کا نظام جو ہے یہ پوری کائنات میں چل رہا ہے شریعت میں کیوں نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کے لیے یہ نظام کھائے کہ اللہ نے تھوڑا بعض ہیں کیا ہے نس ناصف منس کچھ بھی نہیں یہ سب جھوٹ غلط ہے یہ ناسمج لوگ ہیں جو اپنی عقل سے اللہ کے احکام کو پرکھتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ نس کا ہونا خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی دلیل ہے جو خود آپ اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اور اس کو حکمت سمجھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کہتے ہیں کہ اللہ حکیم نہیں ہے آپ نس کو اگر نہیں مانو تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کرنا ہے سمجھ میں بات تو اللہ تعالی نے بعض اوقات شروعات میں مشکل حکم رکھا اور بعد میں اس کو آسان کر دیا اس میں حکمت یہ تھی کہ بندوں کو وہ حکم کے بارے میں لگے اللہ کی رحمت ہے کتنا اچھا اللہ اپنا مصیبت کیا کر دی تکلیف کیا کر دی ایک جو اوپر ایک حکم تھا ایسا جو مشقت والا تھا اللہ نے ہٹا دیا اس کو تو یہ بھی جو ہے نس کی حکمت تھی کہ بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہو اور اللہ تعالی کی طرف سے جو تیسیر ہوئی ہے آسانی ہوئی ہے اس کے لیے اس کے دل میں کیا پیدا ہو شکر پیدا ہو اور اس میں سے چھٹ جائیں چھٹ جائیں کون ہے جو سچمچ میں ماننے والے ہیں کون ہے جو سچمچ میں ماننے والے نہیں ہیں میجورٹی مائنورٹی اور ناک کے مسئلے کو لیے ہوئے ہیں یہی چیز کب ہوئی جب قبلے کا مسئلہ آیا اللہ تعالیٰ نے پہلے قبلہ کہاں تھا نبیوں کا بیت المقبص اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا قبلہ بدل دیا کہاں کیا کیا کس کو قبلہ بنا دیا گیا مسجد حرام کو کعبہ کو کوئی آدمی بول سکتا ہے اس میں کیا حکمت تھی لیکن یہ حکمت تھی قرآن میں خود اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کیا کر دیا واضح کر دیا کہ کون اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے کون رسول کے ساتھ ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے سارے لوگوں پہ کھل گیا کہ یہ لوگ ماننے والے یہ لوگ نہیں ماننے والے کئی منافقین جو ہے اس سے واضح ہوگا کہ یہ منافقین ہے کئی لوگوں کو معلوم ہے یہ کچے لوگ ہیں تو اس طرح سے صحابہ کی تربیت بھی ہو گئی کہ ان کے ایمان مضبوط ہو گئے اور کھل کے سامنے آ گیا کہ دیکھو یہ ماننے والے لوگ ہیں یہ نہیں ماننے والے لوگ ہیں یہ ڈاؤٹ میں لوگ ہیں سمجھ میں آگے بات تو نس کی حکمتیں اللہ تعالی کی تھیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام کو درجہ بدرجہ دیا اور پچھلا حکم چھوڑ دیا جاتا تھا اور اگلا حکم باقی رہتا تھا کبھی ایک ہی سٹیج میں ہوا یہ کبھی دو میں کبھی اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اس کو کیا بہرحالی سمجھ میں آ گیا نازک مسوخ کا مسئلہ ناسخ کس کو کہتے ہیں نئے حکم کو اور منسوخ کس کو کہتے ہیں پرانا حکم جس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے آج کوئی بیت المقدس کی طرف سنت سمجھ کے نماز پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے تھے نا تو ہم بھی ایک بار پڑھے تو کیا ہوتا پڑھ سکتے کیوں اس لیے کہ اس پر عمل ابھی نہیں وہ منسوخ ہے تو پچھلا حکم جس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے تو ناسخ منسوخ کا فرق آپ یاد رکھیں اسی طرح سے ایک لفظ آتا ہے اجماء بہت سارے بولتے اس میں اجماع ہے اس میں اجماع ہے اب اجماء بول کے ڈرا دیتے ہیں ایک دم اجما ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دینی امور میں سے کسی بات پر اس امت کے مجتہد دین کا یا بڑے علماء کا اس امت کے مجتہد دین کا جمع ہونا ایک رائے ہونا جمع ہونا کا مطلب جمع ہوئے تھے لیکن جھگڑا واپس چلے گئے ایسا نہیں جمع ہونا رائے کے طور پر ایک رائے ہونا اس کو کیا کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں سمجھا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجماع کی ضرورت تھی نہیں تھی آپ کا حکم کافی تھا اجماع کی ضرورت کب پیش آئی جب نئے نئے مسائل سامنے آئے اور سب کو جمع ہونا پڑا کہ کیا کرنے کا اس میں تو اس صورت میں جو ہے اجماع ہوا تو نبی کریم سلازم کی وفات کے بعد پھر دینی امور میں سے کسی امر میں تو یہ نہیں کہ میتھمیٹکس میں کون سا قاعدہ بنایا جائے کیمسٹری میں کیا کیا جائے پیڑ کیسے لگائے جائیں اس میں نہیں کون سے امور میں ہے یہ دینی امور پھر اسی طرح سے اس امت کے تو یہودیوں کو اس میں جمع کریں گے نہیں کس امت کے صرف اس امت کن کو جمع کریں گے ساری پبلک جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ان کے نام کا معلوم ہے اپنے اپنا اس کو جمع کیا جائے اور ان کا سب کا جمع ہونا مشتین کا جمع ہونا اور ایک رائے ہونا ایک رائے ہونا جمع ہوئے لیکن اختلاف ہوا بولے جمع تو ہوئے تھے نا تو اجماع ہوا نا یہ اجماع نہیں ہوا یہ اجتماع ہوا یہ اجتماع ہوا اجماع نہیں ہوا تو اجماع کو کہیں گے کہ سب اس پر متفق ہو گئے متفق ہو گئے ایک رائے ہو گئے سمجھ میں آ گئے ایک بھی مشتہد اگر مخالف ہو جو ایک دم اسٹرانگ ہائی لیول کا عالم ہو ایک عالم بھی بولے نہیں تو اجماع ہوا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میجورٹی ہمیشہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرت عمر کے واقعے میں حضرت عمر نے مشورہ لوگوں سے کیا فتوا دے دیا لوگ بھی لے کے جا رہے تھے حضرت علی نے کیا کیا تو اس سے کم زیادہ کا معاملہ اسلام میں نہیں ہے لیکن بہت زیادہ علماء اگر کسی چیز کو ہاں بولتے ہوں ایکدہ نہیں بولتا ہو تو زیادہ دل کس طرف جاتا ہے سب لوگ کیسا غلط ہو گئے لیکن یہ کس کی بات ہے علما کی بات ہے نہ کہ فرد کی بات ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ پچاس علماء ایک غلط بات پر جمع ہوں لیکن ایک عالم سب کو جگا دے کیا کر رہی ہے سب غلط ہے ہو سکتا ہے تو ایک اور انیک کا اسلام میں کوئی معاملہ نہیں ہے صحیح بات جس کی ہے اس کی بات صحیح ہے لیکن کوئی بھی آدمی بول سکتا کہ میں مختلاف کر رہا تو اجماع نہیں ہوا بول سکتا یہ اس کو اس کا گنتی ہی نہیں کیونکہ یہ مشتحدین کی گنتی ہے اس میں اسی لیے مقلدین کا ہے بولنا کہ ہمارا اجماع ہے اس کے آپ سب مقلدین ہیں اس میں شرط یہ کہ مشتحد ہونے چاہیے مشتحد کا دروازہ تو بند ہو گیا ابھی تو آپ لوگوں کا اجماع کوئی چیز ہے تو مشتحدین کی شرط ہے اس میں اس لیے کہ ڈائریکٹ جو قرآن اور سنت سے علم لیتے ہیں وہی اشتہاد کے اہل ہیں وہی اشتہاد کے اہل ہیں کوئی بھی اشتہار نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے قیاس لفظ عام طور سے سننے میں آتا ہے قیاس کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بہت ساری باتیں سکھائیں اپنے قول سے اور اپنے معمول سے بات کے زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز کسی اور نام سے کسی اور انداز سے کسی اور رنگ میں ظاہر ہو اب اس کا نام بے ہی حدیث میں نہیں ہوگا لیکن اس کی صفت حدیث میں ہوگی کہ ایسی چیز غلط ایسی چیز حلال ایسی چیز حرام اب کل کو کوئی نام اس کا بدل دے اور کہے کہ اس کو بتاؤ قرآن میں نکال کے اس کو بتاؤ حدیث میں نکال کے حدیث میں کیا ہے لوگ شراب کا نام بدل کے خمر کا نام بدل کے کچھ اور کر دیں گے قیامت کے قریب یہی کریں گے تو اب اس کا نام بدل گیا اب وہ حلال ہے حرام کون بتائے گا کیسا ہوگا ابھی کیونکہ نام یہ نام ہے کہ حرام قرآن میں نہیں ہے یہ حرام ہے اس طرح سے ہے جیسے بیئر ابھی بیئر قرآن میں ہے بیئر کدھر ہے بیئر بیئر بیئر بیئر پورا ڈھونڈ رہا ہو میں پوری بخاری بیئر بیئر بیئر شروع سے بیئر کدھر بھی نہ قرآن میں نہ بخاری میں نہ مسلم میں کہیں نہیں ملا تو حال حرام ہے نہیں ہے نا جب حرام ہے تو ہوگا نا لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ صرف اشیاء کے اسما سے حکم نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ اوصاف سے بھی حکم کس پر لگتا ہے ان کی کوالٹیز پر لگتا ہے صرف نام کچھ بھی رکھ دے جیسے لوگوں نے شرک کا نام و رکھ دیا تو کیا نام سے اس چیز میں فرق آئے گا یا اس کا نام یعنی تقرب رکھے کوئی تو کچھ بھی نام رکھ سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اکثر عام طور سے گمراہی ایسے آتی ہے کہ چیزوں کے نام بدل دیے جاتے ہیں لیکن چیز وہی رہتی ہے بعد کے دور میں کچھ نئی چیزیں الگ شکل میں ظاہر ہوں گی تو ان کے بارے میں حکم لگانے کے لیے کیا, کیا جائے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کا نام کے ساتھ میں قرآن و سنت ہے کیونکہ یہ کتاب ہے جس میں برکت ہے برکت کب ہوتی ہے جب ہو تھوڑا لیکن ہو پورا ہو تھوڑا لیکن کام اس میں پورا ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ نے دعوت دی امر سلیم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تقریباً پندرہ سو صحابہ تھے اور ایک روایت میں دوسری بھی ایک واقعہ میں ہے کہ کم تھے ستر تھے خندق وغیرہ کے وقت میں تبو بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں تو آو یہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ نے روٹی جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے کچھ ٹکڑے تھے دیے باندھ کے جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے وہ گئے ادھر دے تو بہت سارے لوگ تھے کہا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے آگے ہاں کھانا دے کے بھیج آئے ہاں آپ صلاح سے اٹھے کہا چلو ابو تالا کی دعوت یہ بھاگے گھر کو <laughs> ابو بجا کے بولے ایسا ہو رہا آ رہے سب یہ ڈر گئے یہ بھی گھر میں بیو بجا کے بولے کیا ہے جائے گا نہیں گھر میں پوری وہاں سے کوم آ رہی پوری انہوں نے کہا کہ اللہ ہوا رسول عالم اللہ جانتا ہے بہتر اللہ کے رسول جانتا ہے جب آپ لا رہے ہیں ایسا تو اللہ کچھ نہ کچھ سبھیل نکال انہوں نے روٹی کا یہ کر کے جو بھی ٹکڑے وکڑے تھے جو بھی تھا وہ سب آپ نے کہا لاؤ تھوڑا تھوڑا یہ دو روایتیں ہیں ایک میں کہا کہ روٹی بناتے جاؤ اس کے اوپر ڈھاپ دو اور روٹی جو بھی ہے وہ دیتے جاؤ دس دس بنا کے آپ نے کہا دس دس لوگ مل کے کھاتے رہو کھائے کھائے کھائے کھائے کھائے جتنا تھا اتنا کا اتنا باقی اس کو کیا کہتے ہیں برکت ہے اتنا ہی لیکن ضرورت دس کی بھی پوری ہو رہی اس میں اور ہزار کی بھی پوری ہوئی اس میں تو قرآن و سنت کا ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہے اور آئیں گے مسائل نئے نئے لیکن اسی میں, ہے, اسی میں ہے کہ کیسے ان مسائل سے ڈیل کیا جائے یاد رہے گی یہ مثال اور بات قرآن و سنت میں سب کچھ موجود ہے بس اس میں غور کرنا پڑتا ہے تو اس غور کرنے کا اور ڈھونڈنے کا نام اشتہاد ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس غور کرنے کو اور ڈھونڈنے کو محنت کرنا کوئی حکم معلوم کرنے کے लिए یہ کدھر ہے وہ کدھر ہے یہ کیا ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے تو پورے عمل کا نام کیا ہے اجتحاد غور و فکر کر کے حکم تلاش کرنا اور اس کے اندر محنت کرنا اس کا نام اجتہاد ہے اور قیاس کیا ہے قیاس یہ ہے کہ ایک حکم جس کے لیے ایگزیکٹلی exactly الفاظ کی شکل میں قرآن یا سنت میں کوئی واضح بات نہ ہو لیکن اسی کی طرح اسی کی طرح کوئی اور معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہو اس زمانے میں موجود ہو جس میں وہی علت پائی جاتی ہے ریزن پایا جاتا ہے سبب پایا جاتا ہے تو اس چیز پر جو حکم اس زمانے میں لگا وہی حکم اس زمانے میں بھی لگے گا مثال کے طور پر خمر اور بیر ایک ہے نام ایک ہے ان کا نہیں لیکن خمر کیوں حرام ہوئی اللہ نے کیوں حکم دیا نشے کی وجہ سے اس میں نشا ہے اس میں آدمی پی کے بڑبڑ کرنے لگتا ہے گالی گلوج مار پیٹ سب کچھ کرنے لگتا ہے تو وہ جو پیتا ہے آدمی قمر اس, اس کی وجہ جو ہے کہ وہ اللہ کو بھلا دیتی ہے اور انسان کو سارے شرور اس کے لیے حلال کر دیتی ہے اب اگر کوئی ایسی دوسری چیز دوسرے نام سے اس پہ لکھا جائے پاک اگر ایسا نام اس کو دیا جائے تو کیا وہ حلال ہوگی وہ نام اس کا ہے کہ قرآن میں نہیں لیکن جس وجہ سے وہ حرام ہے وہ چیز اس میں بھی موجود ہے اس کی علت اس میں بھی ہے اس کی علت کیا تھی حرام ہونے کی نشا اس میں نشا ہے دونوں کی علت ایک ہے دونوں کی کیا ہے علت ایک ہے اس میں بھی نشہ اس میں بھی نشہ تو اگرچہ اس کا حکم اس میں نہیں موجود ہے لیکن یہ کیا ہے یہ بھی حرام ہوگی کیونکہ اس میں بھی نشہ ہے اسی لیے حضمہ رضی اللہ عن فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے تو اب جس سے بھی عقل ڈھانپ دی جائے وہ کیا ہو گئی قمر ہو گئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس زمانے میں انگور سے بنائی جاتی تھی آج جو ہے گیہوں سے بنائی جا رہی ہے لنگور سے بنائی جا رہی ہے آپ کیسے بھی بناؤ چاکلیٹ سے بناؤ آپ شہد سے بناؤ آپ جاؤ سے بناؤ آپ جوار سے بناؤ آپ باجرے سے بناؤ کیسے بھی بناؤ آپ لیکن وہ چیز اگر نشا پیدا کر رہی ہے تو نشا اسلام میں کیا ہے حرام سمجھ میں آ گئی بات تو علت کا موجود ہونا تو اس کے لیے جو ہے قیاض کہتے ہیں دوسری مثال یعنی ہم نے کیا کیا بیئر کو کس پہ قیاس کیا اس زمانے کی انگور کی شراب پر کیوں دونوں میں ایک ہی چیز موجود ہے یکسانیت موجود ہے تو جب وہ حرام تو یہ بھی حرام نمبر دو دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم نے فرمایا تمہارے گھی میں اگر چوہا گر جائے مر کر اگر تمہارے گھی میں چوہا مر کے گر جائے گر گیا بے چارا جو کے یا گر کے مرا یا مر کے گرا جو بھی ہو اس میں مرا ہوا ہے مردار ہے میتا ہے میتا ہے وہ میتا ہلا لے آرام ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اگر ایسا ہو تو اس کے اطراف اس کو نکال کے پھیک دو پہلا حکم اس کو نکال کے پھیک دو اس کے اطراف میں جتنی جگہ ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دو وہ کلو <سَمَنَكُم> اپنا باقی گھی کھاؤ آپ کو چھوٹے میں نہیں سمجھ میں آئے گا آپ اتنے بڑے گھی میں گر گیا تو آپ کو بھی لگے گا کچھ تو ہونا چاہیے تھوڑے میں لگے پورا پھینک دو لیکن آپ نے اگر اتنا بڑا ڈرم بھر کے گھی بنایا ہو اور اس میں چوہا گر گیا تو کچھ نہ کچھ نہیں نکال کے پھینک دو ہمارے حکم کیسے چھوٹے بڑے سے بدلتے رہتے یہ آسانی ہے امت کے لیے اب یہاں کہا گیا کہ اس کے اطراف میں جو ہے اس کو نکال کے پھینک دو اس کو بھی پھینک دو اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے یہ چوہے کے لیے اگر چچو چچوندر گر جائے اس میں یا کوئی بھی مرا ہوا دوسرا جانور گر جائے تو وہ پورا کھا سکتے ہیں اس کو پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں یعنی اس کے اطراف کی پھینکنے کی ضرورت نہیں وہ بھی کھا سکتے کیا یہ بات صحیح ہوگی بولے گا لیکن چوہے کا نام آیا نا اس میں اس کے دوسرے جانور کہایا گیا تو چوہا اگر مر کے گرے تو ہی تو کیا یہ بات صحیح ہوگی اس لیے کہ وہ میتا ہونے کی وجہ سے اور وہ جاندار حرام ہونے کی وجہ سے اس کے اطراف کی چیز مردار کے اثر سے کیا ہو گئی ناپاک ہو گئی کیونکہ میتا کیا ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے اس کو نکال کے پھینکا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اگر نجاست گر جائے کسی ایسی چیز میں جو مائیں جو پانی کی طرح نہ ہو کیوں پانی کی طرح کی قید کیوں لگایا ہم نے ایسا بول سکتے ہیں پانی کے بازو کا تھوڑا سا نکال کے جی پھینکو وہ گھی کیسا تھا جمع ہوا کی تھا اسی لیے کہا کہ جس کے اطراف ہی نہیں اس کا تو اس میں یہ حکم لگے گا نہیں لگے گا لیکن گھی کا اطراف کا نکال کے پھینک دو تو اس لیے ہم کہیں گے کہ کسی جامد میں کیا کہیں گے کسی جامد میں جو ٹھہرا ہوا رہتا ہے جو گاڑا اور ایک دم جیسے کھانا ہے مثال کے طور پر آپ نے آپ کا نکاح ہوا اور آپ نے ولیما کی دعوت دی اور جو بنانے والا ہے اس نے جو کھولا تو اوپر سے کچھ مر کے گرا اب وہ ڈاک دے گا سب لیکن بےچارا اللہ سے ڈرنے والا تھا اس نے دولے کو بلایا کہ کیا ہے اب دولہ کیا بولنا چاہیے اتنا جو مرا ہوا ہے وہ نکال کے پھینکو اور اس کے اطراف جو چاول جو پکے ہوئے تھے پکے ہوئے تھے تب کی بات کر رہا ہوں میں پکے ہوئے تھے اس کے اطراف کا نکال کے وہ بھی کھانا ڈال دو باقی کھانا پبلک کو کھلا دو تو یہ کیا ہوا اس کے اوپر اس کو قیاس کیا گیا چوہے کی جگہ چوہا جو مردار ہے مردار ہے مہتا ہے مہتا کو مہتا اور نجس کو یہاں پر نجس مانا گیا کوئی بھی نجاست کیونکہ اس کا حرام ہونا کی وجہ سے تھا نجاست کی وجہ سے کوئی بھی دوسری کوئی بھی نجاست ایسی گر جائے اور گھی جمع ہوا تھا تو ہم نے کہا کوئی بھی جمی ہوئی چیز چاہے گھی ہو یا خالی گھی کے بارے میں ہے کہ بلکہ یہ جمی ہوئی چیز کے بارے میں آ گیا تو کسی بھی جمی ہوئی چیز میں کوئی بھی نجاست گر جائے تو اس کا اطراف کا حصہ پھینک دیا جائے باقی کھایا جائے تو ہم نے کیا کیا گھی اور چوہے کے مسئلے پہ باقی سارے مسائل کو قیاس کیا سمجھ میں بات تو اس سے کیا ہوگئی ایک مسئلے سے ایسی برکت ہو گئی کہ کئی مسائل پر وہ فٹ ہو سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ دونوں میں مسائل میں سملیرٹی ہو اگر دونوں حالتوں میں مشابہت ہو اگر اور دونوں کی وجہ ایک ہو اگر تو پھر جو حکم دونوں پہ لگے گا وہ بھی کیا ہوگا سیم ہوگا